مدد حاضرین مناظرہ آج کل کی ایک ضرورت بن چکا ہے کیونکہ ہر فریق جو ہے وہ مناظرہ کا چیلنج دیتا ہے لیکن جتنی چیلنج بازی زیادہ ہے اتنی ہی اس میں بے بےسولیاں زیادہ ہوتی ہیں اس لیے مناظرہ کبھی کسی نتیجے پر منتج نہیں ہو سکتا تو سب سے پہلے مناظرے کے متعلق موٹی موٹی باتیں آپ ذہن نشین کر لیں مناظرہ میں دو فریق ہوتے ہیں ایک متعی اور ایک مدع پہلے تو ان کی پہچان ہونی چاہیے کہ اس میں فریق مسئلہ میں متعی کون ہے اور مدعل کون ہے ہاں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے الب علی المتعی والیمین علی من انکرہ اس حدیث شریف میں ہاں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں باتوں کو متعین فرما دیا ہے کہ جو کسی بات کا دعوی کرتا ہے اس بات کا وہ مدعی ہے اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ مدعا ہے عام طور پر جتنے بھی باطل فرقے ہیں وہ سب سے پہلا دھوکہ یہی دیتے ہیں کہ وہ ہر بات میں آپ کو مدعی بنانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے ذمہ کوئی دلیل نہ پڑے مثال سمجھے فاتحہ کا مسئلہ دو فریقوں کے درمیان ہم دو فریقوں کے ساتھ ہمارا مختلفی ہے ایک فاتحلت تعام اور ایک فاتحہ خلفل امام جب یہ دونوں فریق آپس میں مناظرہ کرتے ہیں تو اس وقت لامذہب بھی یہی کہتے ہیں لامذب سے میری مراد غیر مقلد ہے جن کو آپ کہتے ہیں ہماری فقہ کی کتابوں میں ان کے لیے لامذہب کا لفظ ہے غیر مقلد کا لفظ پتہ نہیں کہاں سے مشہور ہو گیا ہے کیونکہ یہ تو اپنی بیوی کے مقلد ہیں اپنی مشرق کے مولوی کے مقلد ہیں تقلید کا مسئلہ میں لکھواؤں گا تقلید میں اثر میں ہمارا ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف صرف یہ ہے کہ خیال قرون کے محت امام آز ابو عنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر جو مسلک مدبن فرمایا ہے وہ کفر ہے شرک ہے بدت ہے حرام ہے اور پندرہویں صدی کا مولوی جو کہتا چلا جائے وہ دین ہے ایمان ہے وہ سب کچھ ہے تو تقلید تو یہ بھی کرتے ہیں لیکن اپنے اس زمانے کے مولویوں کی اب جب لامذبوں کا ان سے مناظرہ ہو تو یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ فاتحہ کھانے پر آپ پڑھتے ہیں اس لیے ثبوت آپ کے ذمہ ہے آپ کوئی ایسی حدیث پیش کریں کہ نبی اقدر صلی اللہ تعالی وسلم نے اس ثواب کے لیے کھانے پر فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہو یا خود فاتحہ پڑھی ہو اگر کوئی بریلوی ان لامذبوں سے یہ کہے کہ ہم آپ کو دس ہزار روپیہ انعام دیتے ہیں آپ صرف ایک حدیث ایسی پیش کر دیں کہ نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص عصال ثواب کی نیت سے کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنے سے منع فرمایا ہو تو ہم دس ہزار روپیہ انعام دیں گے تو کیا دنیا کا کوئی لامزب ایسی حدیث پیش کر سکتا ہے پیش نہیں کر سکتا وہاں یہ چیختے ہیں کہ آپ کا یہ سوال حدیث کے خلاف ہے البل المدئی والمین والا امن ان کرا لیکن جب یہی فاتحہ کا جھگڑا ہمارے ساتھ چھیڑتے ہیں تو امام کے پیچھے پڑھتے یہ ہیں اور چیلنج اس عنوان کا دیتے ہیں کہ کوئی ہنفی ایک حدیث صحیح شریف مرغو غیر مجلو پیش کرے جس میں امام کے پیچھے خاص فاتحہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہو تو ہم پچاس ہزار روپیہ انعام دیں گے اگر یہ سوال بریلوی پر کرے تو حدیث کا منکر اور حدیث کے خلاف اور اصول سے تجاوز کرنے والا یہی سوال غیر مقلط جب ہم پر کرتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ یہی دین ہے یہی ایمان ہے تو جب تک مدعی اور مدعا علیہ کو نہ پہچانا جائے ایک مثال اور ذہن میں یاد رکھیں رافضی ازان میں کچھ ایسے کلمات کہتا ہے جو کہیں ثابت نہیں اشد اللہ علی انہ اللہ ہم تو یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کوئی رافضی یہ عدیث پیش کرے کہ نبی ابد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں کبھی ایک ہی دن یہ کلمات ازان میں کہے گئے ہوں یا کم از کم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجوہ کی خلافت میں ایک ہی دن ازان میں یہ کلمات کہے گئے ہیں لیکن اس رافضی کو پتا ہے کہ یہ ثبوت ہمارے بس بس کا روگ نہیں ہے اس لیے وہ اپنے جاہل لوگوں کو کنٹرول رکھنے کے لیے وہ سوال اٹھ کر یہ کر دیتا ہے کہ دیکھیے دنیا بھر کے اہل سنت والجماعت کو میرا چیلنج ہے اللہ وسلم نے فرمایا ہو تو ہم پچاس ہزار روپیہ اہل سنت والجماعت کو بن دیں گے تو اس نے یہ دھوکہ دیا صرف اس لیے کہ نتیجہ کیا ہوگا کہ جی ہم نے ان سے ادیس مانگی تھی وہ نہیں دکھا سکے انہوں نے آپ سے مانگی تھی آپ بھی نہیں دکھا سکے تو دونوں تو یہ اس لیے مناظرہ خراب ہو گیا کہ اصول جو ہے اس کو چھوڑ دیا گیا تو مناظرے میں ایک مدعی ہوتا ہے اور ایک مدعا ہوتا ہے اسے منکر اور سائل بھی کہتے ہیں مدعی کی تعریف کیا ہے من نصب نفسہ اس بات الحکم بد دلیل ابتمبی ہے پھر کس نے نوٹ کرنا ہے تو نوٹ کر لے بھر رشیدیہ کے صفا چودہ کی عبارت یہ ہے من نصب نفسہ اس بات الحکم بد دلیل ابتمبی ہے یہ مدعی کی تعریف ہے جو اس بات کرنے والا ہے وہی حدیث پاک کے مطابق اور دعویٰ اسے کہتے ہیں سب سے پہلے مدعی سے دعویٰ لکھوایا جائے گا دعویٰ اسے کہتے ہیں ما یش تمل الکمل مقصود اس بات وہ جس میں حکم کا ذکر ہو جس حکم کو اس نے دلیل سے ثابت کرنا ہے جب تک مدعی اپنے دعوے کا حکم بیان نہ کرے اس کا دعویٰ کامل نہیں ہے ماں یشتمل الحکم المقصود اس بات ہو بدلیل تو دعوی لکھواتے وقت دو باتوں کا خیال رکھیں پہلی بات یہ ہے کہ دعوی کسی کتاب سے لکھوایا جائے کیونکہ وہ دعوی کسی فرد کا دعویٰ نہیں ایک مشکل مسلک اور جماعت کا دعویٰ ہے ایسی کتاب سے دعویٰ لکھوایا جائے جب آپ لکھیں تو آپ بے شک حنفی ہنفی عبارت لکھ کر دیں اور یہ یقین جانے ہمارے فوکہ نے اتنی جانچ تول کر عبارتیں لکھ دی ہیں کہ جب بھی ہم نے فوکہ کی عبارت نقل کی ہیں دعوے میں ہمیں کبھی شرمسار نہیں ہونا پڑا اور اگر فوکہ کی عبارت کو چھوڑ کر کہا ہم نے کتنا سوچ کر لکھا کہیں نہ کہیں کہیں ضرور ہمیں شرمسار ہونا کر پڑا کہ آج ہم یہ لفظ نہ لکھنے کو لکھ لکھ اچھا تھا ان سے بھی لکھوائیں تو ان کی کتاب کے حوالے سے لکھوائیں اگر وہ کتاب کا حوالہ نہیں دیتا تو وہ دعوی کوئی دعوی نہیں ہے دوسری بات ضروری ہے جیسے تاریخ میں آیا کہ حکم ہونا چاہیے جب تک حکم نہ لکھا جائے اس وقت تک کوئی دعوی کوئی دعوی نہیں ہے اب دیکھیے مثال کے طور پر رفائی دین پر جھگڑا ہوتا ہے میں لکھتے ہیں جی مناظرہ رفائی دین پر ہوگا یہ غلط ہے وہ رفائی دین کا حکم متعین کریں کہ اس کو فرض کہتے ہیں واجب کہتے ہیں سنت کہتے ہیں نفل کہتے ہیں کیا درجہ کیا دیتے ہیں اس کو کیونکہ آ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر فیل جو ہے وہ پانچ چھ اعتماد رکھتا ہے حضرت نے فرائض بھی ادا کیے ہیں حضرت نے واجبات بھی ادا فرمائے ہیں حضرت نے سنتیں بھی ادا فرمائی ہیں نوافل بھی ادا فرمائے ہیں اور بعض کام محض جواز کے لیے کیے ہیں بعض حضرت کے افعال منسوخ بھی ہو چکے ہیں اور بعض افعال حضرت کے ساتھ مخصوص بھی تھے تو ہر فیل جو ہے وہ یہ سات اعتماد رکھتا ہے اب غیر مقلد کیا کرتا ہے ایک حدیث پڑے گا کہ حضرت نے یہ کام کیا پھر اپنی طرف سے کہے گا جی کہ یہ فرض ہے اس کو کس نے یہ حق دیا ہے فرض کہنے کا اپنی طرف سے کہے گا جی کہ یہ سنت ہے اس کو یہ کس نے حق دیا ہے سنت کہنے کا جب اس کا دعویٰ یہ ہے کہ نہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی اور دلیل کو نہیں مانتا تو کوئی غیر مقد حکم کبھی لے کر نہیں دیتا نہ کوئی بریلوی حکم لے کر دیتا ہے یہ یاد رکھے ایک دن میں ایک جگہ بیٹھا تھا ایک بریلوی مولوی بحث کر رہا تھا غیر مقد کے ساتھ کہ اذان سے پہلے سلاد والسلام کے مسئلے پر وہ آپس میں دونوں لگے رہے مجھے نہ اس نے دیکھا نہ اس نے دیکھا میں بیٹھا سنتا رہا ایک طرف جب غیر مقد کی نظر پڑی تو اب وہ جان چھڑانے کے لیے مجھے کہتا ہے کہ مولی صاحب آپ بات کریں میں نے کہا کہ مولی صاحب یہ جو کچھ آپ باتیں کرتے رہے ہیں بالکل جہلان جہلانا باتیں تھیں آپ ماشاء عالم ہیں آپ پہلے اس سلاد و سلام کا حکم مجھے بتانے کیا ہے دیکھیے ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں سنت ہے فکا کی ہر کتاب اٹھا کر ہم سنتوں میں دکھا سکتے ہیں کہ یہ درود سنت ہے ہم نماز جنازہ میں درود پڑھتے ہیں اس کو بھی ہم سنت کہتے ہیں ہم فکا کی ہر کتاب میں یہ حکم دکھا سکتے ہیں کہ یہ سنت ہے آپ جو یہ درود پڑھتے ہیں اذان سے پہلے اس کا حکم پہلے بتائیں کیا ہے اب وہ بیچارا بڑا پریشان ہوا کہ میں کیا حکم بتاؤں سوچ ساتھ کر وہ جو ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ جی یہ مبا ہے تاکہ نچلے سے نچلے درجہ رکھا جائے اگر ثبوت کوئی مانگے تو آسانی ہو. میں نے کہا مولانا یہ لوگ مبا کا معنی نہیں جانتے جو آپ کے سامنے بیٹھے ان کو ذرا سمجھا دیں مبا کیسے کہتے ہیں جی آپ ہی سمجھا دیں میں نے کہا ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ مبا اسے کہتے ہیں جس کے کرنے میں نہ سواب ہو نہ چھوڑنے میں گناہ ہو جی بالکل ٹھیک ہے تو میں نے کہا دیکھیے موری صاحب نے کہا کہ ضرورت پڑنے کا کوئی سواب نہیں ہے اب وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا اب وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا مصیبت ہے یعنی کہ نہیں نہیں جی سواب ہوتا ہے میں نے کہا پھر وہ حکم بتائیں جس میں سواب ہو تو وہ اسی میں بڑا پریشان ہو گیا میں نے کہا وہ جو حکم آپ بتائیں گے وہ میں نے آپ کی زبان سے نہیں سننا جس طرح درود کے نماز کے درود کا حکم میں فقہ کی کتاب سے دکھاؤں گا جنازے کے درود کا حکم میں فقہ کی کتاب سے دکھاؤں گا آپ کو وہ حکم فقہ ہنفی کی کتاب سے دکھانا ہوگا یا اعلان کرنا ہوگا کہ ان رسوم میں نماز کے درود میں میں ہنفی مقلد ہوں جنازے کے درود میں میں ہنفی مقلد ہوں اور اذان کے درود میں چونکہ حنفیت میرا ساتھ نہیں دیتی میں لامز پر غیر مقلد ہوں. اور یہ بالکل یاد رکھیں بریلوی ان مسائل میں جو ہمارے اور ان کے اختلافیہ غیر مقلد ہیں کیونکہ نماز کے مسائل میں وہ جو فتوا دیں گے وہ اس پر فقہ فکا فکا حوالہ دے سکتے ہیں اور رسوم میں نہیں دے سکتے تو اس لیے دیکھا نا یہ حکم پوچھنے کا فائدہ کتنا ہوگا اچھا غیر مکل تو حکم پوچھنے کا سے بھی زیادہ فائدہ ہے کیوں اس کا دعویٰ ہے کہ میں صرف دو دلیں مانتا ہوں قرآن اور حدیث اب جو حکم وہ بتائے گا اس حکم کی تاریخ بھی اسے یا قرآن سے بتانی پڑے گی یا حدیث سے اور پھر وہ حکم بھی اسے حدیث یا قرآن کی آیت سے دکھانا ہوگا سنت کا لفظ دکھانا پڑے گا ہم اگر نہ دکھا سکے تو ہم چار دلائل مانتے ہیں ہم صاحب لکھ دیں گے کہ یہ کتاب اللہ اور سنتے رسول اللہ صلاحت نہیں ہے اس لیے حدیث ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم مئی سے پوچھ لیں اور ہمارے مجھ نے تو ہر حکم واضح کر دیا اس لیے ہمیں کوئی کسی <تصفح> قسم کی پریشانی نہیں ہوگی تو اس لیے ان سے یہ لکھوانا ضروری ہے چنانچہ ایک مناظرے میں انہوں نے کہا کہ رفا دین سنت ہے میں نے کہا پہلے سنت کی تعریف کریں لیکن میں اصول فقہ سے چوری نہیں کرنے دوں گا تعریف آپ کو کیونکہ یہ تو عمر کی لکھی ہوئی ہے نا آخر اس نے بے تعریف کی فت القدیر سے سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے تعریف چوری کی ہے اور پھر وہ تعریف بیان کیا ہے جس سے علامہ اتنے ہمام رحمتوں نے خود رجوع فرما لیا اگرچہ سب کے خلاف انہوں نے یہ تعریف اس زمانے میں لکھی ہے لیکن انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ تعریف نہ جامع ہے نہ مانع ہے میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں نمازوں پانچ نماز سے پہلے اذان اور اقامت کہنا سنت موقع ہے یا نہیں کہنے لگا جی ہے میں نے کہا حضرت نے بے نب سے ہی موازن فرمائی ان دونوں باتوں پر کہ آپ نے ہمیشہ تکبیر خود کہی ہو اور ازان خود کہی ہو لگا نہیں تو میں نے کہا جن کے سنت ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے آپ کی بیان کی ہی تعریف کے مطابق وہ بھی سنت نہیں بنتی اور یہ بتاؤ کہ حضرت نے فرائض پر موازبت فرمائی ہے یا نہیں فرمائی ہے تو میں نے کہا اس میں تو فرائض بھی شامل ہو رہے ہیں تو نہ آپ کی تعریف بیان کی ہی جامے ہے نہ مانے ہے پھر یہ بھی چوری کا الزام سر پر رہا آپ قرآن حدیث سے تعریف بیان کریں بیچارے کو تعریف نہیں آئی میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو لفظ لکھیں کہ رفع جین سنت ہے یا فرض ہے وہ حکم آپ مجھے قرآن کی آیت یا نبی کی حدیث میں دکھائیں مجھے کہنے لگا کہ جی آپ پہلی تقوی کے رفع جین کا سنت ہونا حدیث میں دکھائیں گے میں نے کہا نہیں کیوں نہیں دکھائیں گے میں نے کہا میرے چار دلائل ہیں میں صاف لکھ دوں گا حدیث میں نہیں ہے اور حدیث معذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اب میں مجھے کی طرف رجوع کرتا ہوں اپنے مجھے سے میں سنت کا لفظ دکھا لیتا ہوں تو آپ بھی یہ لکھ دیں کہ حدیث میں سنت کا لفظ نہیں ہے اور جتنے غیر مقدس کو سنت کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں رات دن نام قرآنت اس کا لیتے ہیں نہ قرآن میں سنت کا لفظ ہے نہ حدیث میں سنت کا لفظ ہے اور ایک دن تو بڑا اسی پر لطیفہ بن مناظرہ تھا تو یہ بیچارے سارے 72 مولوی ان کے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں میں نے کہا لکھیں جناب آپ ہیں رفا دین کے بارے میں موضوع نے لکھا کہ رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفا دین سنت ہے میں نے کہا دیکھیں ہم گاؤں میں بیٹھے ہیں یہ گاؤں والے بیچارے جانتے ہیں کہ سنت کی دو قسمیں ہیں ایک موقع ایک غیر موقع جیسے فجر کی سنتیں ہوتی ہیں یہ موقع ہیں اور اثر سے پہلے کی سنتیں غیر موقع ہیں تو آپ ان کو سمجھانے کے لیے لکھیں کہ سنت موقع ہے یا غیر موقع ہے اب وہ مجھے پوچھنے لگا ان کا مناظر کہ اگر میں سنت موقع لکھوں گا پھر آپ مجھ سے کیا پوچھیں گے میں نے کہا پھر میں اٹھ کر فجر کی سنتوں کے بارے میں آ حضرت صلی اللہ عسلم جو تاکید فرمائی ہے میں حدیثیں پڑھوں گا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان جہاد میں اتنی سختی ہو کہ دشمن کے گھوڑے تمہیں اپنے ٹاپ, ٹاپوں سے رونتے جاتے ہوں پھر بھی یہ سنتے نہ چھوڑ تو اس کے بعد میں مطالبہ کروں گا کہ کیا اس رفائی جین کے بارے میں بھی کوئی اتنی تعلید ہے حدیث میں میرا یہ دعویٰ ہے کہ پورے تیئیس سالہ دور نبوت بتنے حضرت نے کبھی اس رفائی جین کا زبان سے ذکر تک بھی نہیں فرمایا کون حدیث ریش ہے ہی کو دنیا میں کہ جی, ایسی ریس تو ہمیں نہیں ملے گی میں نے کہا پھر اگر میں سنت غیر معقدہ لکھوں پھر آپ کیا پوچھیں گے مجھ سے میں نے کہا پھر میں اثر کی سنتوں کی جو حدیث ہے وہ سناؤں گا کہ جو شخص یہ چار رکھتے اثر سے پہلے پڑے اس کے لیے سونے کی اینٹوں کا محال جنت میں بنے گا تو آپ سے میں یہ مطالبہ کروں گا کہ چلو سونے کی اینٹوں کا مال نہ صحیح سونے کی انگوٹھی ملتی ہو رپائی دین پر تو وہ حدیث ہمیں سنا دے ایسی حدیث تو ہمارے پاس نہیں ہے تو میں نے کہا خلگا جی نے یہ مقدہ غیر موقع جو ہے یہ پوکا ہا کی اس طرح ہے امتیوں کی ہم میں بالکل ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں میں نے کہا جزاک اللہ لکھ دیں کہ میں امتیوں کی اصطلاح ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں خلگا جی بالکل کچھ نہیں لکھ دیا میں نے کہا اب آپ اصول حدیث کی کوئی اصطلاح میرے سامنے پیش نہیں کر سکیں گے کہ یہ حدیث موضوع ہے یہ مرسل ہے یہ ضعیف ہے یہ صحیح ہے صرف نہب منطق کی کوئی اصطلاح آپ میرے سامنے پیش نہیں کر سکیں گے کیونکہ جو بھی اصطلاح آپ نے پیش کرنی ہے وہ نبی سے پیش کرنی ہے امتی سے پیش نہیں کرنی اس لیے اب آپ سوچ لیں کہنے کے نہیں جی وہ تو محدثین کی اصطلاح ہیں ٹھیک ہے آپ مجھے وہ حدیث دکھا دیں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے امتیوں میں سے محدثین کی اصطلاحوں کو ماننا واجب ہے اور فوکہ ہا کی کہ اصطلاحوں کو ماننا حرام ہے تو ٹھیک ہے پھر آپ مہدی کی مانیں اور کو کہا کہ اس طرح نہ مانیں ورنہ یہ عجیب بات ہے کہ آپ ایک اس طرح ان کی مانیں دوسری نہ مانیں یہ بات غلط ہے یہ میں نہیں مانگی آپ کو بیچارہ بڑا پریشان ہوا جی پھر میں کیا کروں گا میں نے کہا آپ جو مسئلہ بھی ہوگا اس پر رسول پاک ان کی حدیث صحیح سری پیش کریں گے اور آپ کچھ نہیں کر سکیں اس نے بیچارے نے پھر لکھا کہ رف دین سنت مستحبا ہے میں نے کہا سنت مقدہ اور غیر مقدہ یہ دونوں استلاحیں امتوں کی تھی آپ امتی بنتے ہیں یا نبی بن کر آپ یہ نئی استلاح گھر رہے ہیں یہ استلاح کہاں سے آپ نے لی ہے اور اس کا معنی یہ لوگ نہیں جانتے بےچارے گاؤں والے انہوں نے تو بالکل نیا سنا ہے میں نے پوچھا بھی کچھ سنتے تو ہم ہمیں سے جانتا ہے کہتا ہے جی نہیں میں نے کہا ان کو سمجھائے ہم نے تو ان کو سمجھانی ہے نا بات تو کہنے لگا جی وہی جس کو آپ سن تو غیر موقدہ کہتے ہیں جب اس نے اتنا کہا میں نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ بھئی مولانا نے موضوع لکھ دیا ہے کہ جس طرح اثر کی پہلی چار سنتے کوئی ساری عمر بھی نہ پڑے اس کے دین مار میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس طرح ساری عمر کوئی رفائی جائز نہ کرے نماز میں تو اس کی نماز میں ذرہ بھر فرق نہیں آتا اب وہ غیر مقل چار اٹھے کہتا ہے ہمارا مولوی جھوٹ بولتا ہے نے پھر منا وہ جھوٹ سچ بولے میں نے کہا یہ جو ایک سو سال سے منادرے کا مسئلہ ہے آج تک غیر مقلد مولوی اس کا حکم لکھنے سے عاجز ہے تو کیوں نہ ہم امام آزم ابو نیفا رحمتہ اللہ تعالی کے احسان مند ہوں جنہوں نے ایک مسئلہ نہیں ہماری زندگی کے بارہ لاکھ نبے ہزار مسائل کے آکام دیکھ دیا اور یہ سارے مل کر ایک مسئلے کا حکم نہیں لکھ سکتے خیر اس نے نے مشتبہ بھی کاٹ دیا پھر سنت رہ گیا میں نے کہا سنت دکھا دے گیا آپ نے کہا اگر آپ حدیث سے مانگیں گے تو میں یہ بھی کاٹتا میں نے کہا پھر اچھا میں نے کہا یہ رہنے دیں ابھی پھر مناظرے میں بات ہوگی آپ ذرا یہ سجدے کی رفائی دین کا حکم آپ لکھ دیں کہنے لگے نہیں جی سجدے کی رفائی دین تو آپ مناظرہ ہی نہیں ہونا میں کیوں حضرت نہیں ہونا فرما دیا ہے کہ سجدے کی رفائی جان پر مناظرہ نہ کرنا اگر کیوں نہیں ہونا نہیں نہیں جی نہیں ہوگا میں نے کہا ضرور ہوگا نہیں جی ہم تو نہیں کریں گے میں نے کہا پر لکھیں کہ سجدے کی رفا دین پر مناظر نہیں ہوگا اور کوئی ایسی حدیث پیش نہیں کی جا سکی سکے گی جس میں سجدے کی رفاح دین کرنے یا نہ کرنے کا ذکر موجود ہو کہ ان پھر ہم پیش کیا کریں گے میں نے جی, کہا آپ نے دینا ہے دھوکہ سولہ حدیثیں ہیں جن میں رکوع کی رفا دین کا بھی ذکر ہے اور سجدے کی رفا دین کا بھی ذکر ہے اور ایک حدیث ہے جس میں رکوع کی رفائی دین کرنے کا اور سجدے کی رفائی دین نہ کرنے کا ذکر ہے جب تم یہ ایک حدیث پڑھو گے تو پوری پڑھو گے اور وہ سولہ دوری پڑھو گے میں نہیں یہ کرنے دوں گا یہ بھائی مانی نہیں چلے گے یا تو آپ یہ لکھ دیں کہ سجدے پر مناظرہ نہیں ہے اور ہم ایسی کوئی روایت نہیں پڑھیں گے اب وہ بیچارہ بڑا مجبور ہوا کہنے لگا کہ اچھا جی اس نے لکھا اور سجدہ کے وقت رفائی دین کرنا منسوخ ہے اور جس نے منسوخ کا لفظ لکھا تو میں نے منہ ذرا اس طرف کر لیا کہ اب اسے دزل کر لینا دو میں نے تو منہ ادھر کیا اور تین چار بالیاں سے مستر میں گرا لیا اپنے مناظر کو اور پیٹنے لگے ماں کی گالیاں بہن کی گالیاں یہ تو منسوخ کا لفظ فلان جگہ سے نکال کر دو گے یہ کرو گے وہ کرو گے وہ ان کو گالیاں دے وہ اسے گالیاں دے آخر انہوں نے کاغذ پھاڑ دیا پھر دوبارہ موضوع لکھنے لگے یہ میں واقعہ صرف اس لیے نہیں سنا رہا کہ آپ اس پر ہنس دیں حکم لکھنا یہ سب سے بڑی موت ہے بریلوی اور غیر مقرر وہ نہیں لکھ سکتا صحیح ہوتا اور جب تک وہ حکم نہ لکھے اس وقت تک مناظرہ کرنا فضول ہے میں نے بتایا نا کہ حضرت کے ہر فعل میں سات احتمال ہیں تو اب اپنی طرف سے وہ کہتا جائے جب امام کو منیفا کو حق نہیں دیتا کو تو یہ کون ہے اپنی طرف سے آ کام بیان کرنے والے تو خیر پھر بیچاروں نے لکھا کہ رپو جاتے ہے رپو سے سر اٹھاتے وقت رفائی دین سنت ہے اور سجدہ کے وقت رفائی دین جائز ہے میں نے کہا یہ بات نہیں بنی جواز کا حکم لکھنے کیا ہے میں نے کہا نہیں جی آپ ہمیں ضریل کر کے چھوڑیں گے میں نے کہا حکم لکھنے سے انسان ضریل ہوتا ہے نہیں جی بس اتنے لکھیں گے اور کچھ نہیں لکھیں گے میں نے چلو غریبت ہے دست کر دیے انہوں نے میں نے ایک طالب علم میرے ساتھ بیٹھا تھا میں نے کہا کہ بھئی اس کی ایک اور کاپی کریں ذرا میں بھی دست کرتا ہوں اسے میں نے اشارہ کیا کہ یہاں سے اٹھ کر وہاں جا کر لکھو تو اب جو ان کا مناظر تھا وہ میرے جون گھٹنے پر کہتا ہے کہ مولانا موضوع صحیح لکھا گیا ہے میں نے کہا بہت اچھا لکھا گیا ہے کہتا یا اللہ تیرا شکر ہے چھ گھنٹے میں موضوع لکھا گیا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے کہا کہ شکر کرنے کا موقع نہیں ہے کیوں میں نے کہا اب صحیح بخاری ہے آپ میں ہاتھ نہیں لگانے دوں گا یہ وہ کیسے میں نے کہا اس میں ہے کانا لا یا پھر ازالے کا پھر سوجود اور آپ نے دکھا سچ دے میں جائزہ رفیج دیں اس لیے اب آپ صحیح بخاری کو ہاتھ نہیں لگا سکتے دے دو جی ہمارا کاج کرتے ہم ہے اس مناظرے سے یہ کیا مجھے بتا جو لکھیں بری گل جو لکھیں بری گل اب جناب وہ بڑے پریشان اب آپس میں لڑ پڑے اور گالیاں دے لگے اپنی عوام کو Hein, کہ یہ بڑے بائیمان ہیں یہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ مناظرہ فاتح فاتحہ الامام پر ہونا ہے اور یہاں رفائی جان کی بیچ چھیڑ دی انہوں نے یہ انہوں نے زیادتی کی ہمارے ساتھ وہ کہیں جی ہم تو آپ کو رفائی جان پر لے کر دے گئے تھے نہیں تو ہم فاتحہ پر لے کر دے گئے اب میں نے ایک مولی صاحب کا تھیلا لیا اس میں سے جتنے رسالے تھے وہ رفائی دان کے تھے میں نے کہا مناظرہ تو مولی صاحب فاتح پر کرنے آئے تھے یہ بھول کر رفائی کے رسالے لے آئے اس کے بعد میں نے کہا کہ اچھا آپ کا جگڑا میں ختم کر دیتا ہوں چلیے رفائے جان کے لیے دو مہینے میں آپ کو مزید مہلت دیتا ہوں فاتحہ پر تو آپ تیار ہو کر آئے ہیں نا آئیے فاتحہ پر مناظرہ کر تو پھر وہ فاتحہ پر بھی مناظرہ کے لیے تیار نہیں ہوئے اتنے میں پولیس آ گئی شکست انہوں نے لکھ کر دی کہ ہم آج تیار نہیں تیز رہی آج ہم مناظرہ نہیں کر سکتے تو بات یہ ہے کہ جب تک دعوی میں حکم نہ لکھا جائے اس وقت تک مناظرہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا یہ حکم کے سلسلے میں نے ایک مثال بریویوں کی دی ہے آپ کو اور ایک مثال غیر مقل کی دی ہے اس کے بعد مدی کے ذمے دلیل ہوتی ہے دلیلیں آپ ساری عمر پڑھتے ہیں کہ ہمارے دلائل چار ہیں یہی پڑھتے ہیں اسکول فکا کی ہر کتاب میں لیکن ایک میں دکھ کی بات عرض کرنے لگا ہوں ساری دنیا کے منقی حدیث اکٹھے ہو کر ایک ان پر غیر مقدم کے پاس آ جائیں بھائی تم یہ لکھ دو کہ میں صرف قرآن سے ہر مسئلہ ثابت کروں گا غیر مقلط دو دن لے مانتا ہے نا قرآن اور حدیث ساری دنیا کے منقن حدیث ایک انپڑھ غیر مقلط سے حدیث کا ربض نہیں چھڑوا سکتے وہ کہہ کر نہیں جی میں قرآن حدیث سے ثابت کروں گا لیکن ایک انپڑھ غیر مقلط آ کر آپ پڑے ہوئے عالم آدمی سے دو دنوں کا انکال کروا جاتا ہے آپ اسے لکھ کر دیتے ہیں کہ میں صرف قرآن حدیث سے مسئلہ بیان کروں حالانکہ آپ کے دلائل تو چار تھے یہ ہوتا ہے نا ادا اور عجیب بات یہ ہے کہ بعض عبارتیں پڑھ کر تو میں حیران ہوتا ہوں صرف قرآن اور حدیث سے دلیل بیان ہوگی اور حدیث میں بھی سیاست کی حدیثوں کو ترجیح ہوگی اور خاص طور پر صحیح بخاری جو سہول کو دبا اس کی حدیث کو ترجیح دی جائے گی اور دستخط ہنفی کے بھی ہیں اور گھر میں لاباز کے بھی ہیں اس پر اب سوچنے کی بات ہے جب اس نے کہا کہ میں صرف قرآن حدیث کو دلیل مانتا ہوں اور آپ بھی اسی پر فیصلہ کریں تو یہ سیاستہ چھ کتابوں کے نام قرآن کی کس صورت میں آتے ہیں آتے ہیں بخاری کا اصول قطب ہونا حدیث کس حدیث میں آتا ہے یہ تو کسی میتھر کا قول بھی نہیں ہے نا مقرل کا اتفاق ہے تو اس پر زیادہ زیادہ وہ یہ شور کریں گا نا کہ اجماع ہے تو جب تم نے دلائل میں اجماع نہیں رکھا یہاں ہمارے سر پر اجماعت کو سوال کیا تم تو ہمارے ہن کی رفی کر دیتے ہیں اس پر یہ غلط بات ہے تو اس لیے جب بھی آپ نے لکھنا آپ صاف لکھیں کہ ہم اہل سنت وال ہیں اور ہمارے چار دلائل ہیں کتاب اللہ شریف سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اجماع امت اور قیاس شریف جب بھی آپ کسی ایک بات دلیل کو چھوڑیں گے تو سوائش کے کہ آپ پریشان ہوں اور کچھ آپ کو نہیں ملے تو اس لیے کبھی کسی غیر مقدم میں دھوکے دھو میں آ کر اپنی دو دلیوں کا انکار نہ کریں ہاں اگر وہ کہتا ہے دلیلیں میں دو چار نہیں مانتا تو پہلے مناظر اس پر کر لیا ہم سابت کریں گے کہ دلائل شریا چار ہے لیکن یہ کیا کہ ایک غیر مقلج ہے اس کے لیے ہم اپنے دو دلائل چھوڑ یہ تو ہے مدعی کا کام اب دوسرا جو اس کو ہم مدعا الیک کہتے ہیں اس کو اصول مناظرہ میں سائل کہتے ہیں سی ڈیم اس کا نام سائل لکھا ہوتا ہے دلائل اور سوالات یہی سارا مناظرہ ہوتا ہے جس طرح دلیلیں بعض غلط ہوتی ہیں بعض صحیح جو ان چار میں آئیں گی وہ تو صحیح ہے نا اور ان کے علاوہ کوئی فال نامے پیش کرنے شروع کر دے تو وہ تو دلیلیں نہیں ہیں اسی طرح سوال بھی بعض غلط ہوتے ہیں اور بعض صحیح ہوتے ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ اور غلط سوالات جو ہیں وہ نہ خدا کو پسند ہیں نہ خدا کے نبی کو پسند ہیں یہودیوں نے وہ سوال پوچھے کہ گائے کا رنگ کیسا ہو اس کی عمر کتنی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے نبی عبدال صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائے تو مجرکی نے مکان نے پوجنا شروع کر دیا کہ بیتلوم گز کے دروازے کتنے ہیں سفے کتنی ہیں ستون کتنے ہیں حضور نبی عقب السلم خود فرماتے ہیں کہ ان کے سوالات سے میں اتنا پریشان ہوا کبھی اتنی پریشانی نہیں آئی تو ایسے سوال کرنا جن کا مقصد صرف پریشانی ہو یہ مجح کی تقلید ہے ہاں کوئی کرے اب جتنے یہ باطل پھر کے ہیں وہ ہمیشہ سوال غلط کرتے ہیں اور ہمارے دوست کیا کہتے ہیں جی ان کے سوال کا ان کی شرط کے مطابق جواب دیا جائے اب ایک آ جائے گا وہ کہے گا جی میں نے نماز پڑھنی ہے آپ نماز کا مکمل طریقہ قرآن پاک سے پیش کریں تو میں آج نماز شروع کرتا ہوں اب آپ مکمل طریقہ قرآن سے پیش کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے نا اب وہ کسی دکاندار کو برگرا کے لائیں گے کہ جی قرآن پاک مکمل کتاب ہے کہ جی مکمل ہے اچھا اگر آپ کے مولانا جامع مدنیہ میں ساری نماز اس سے دکھا دیں تو آج میں نماز شروع کرتا ہوں اور اگر نہ دکھائیں گے تو گناہ مولگیوں کا ہمارا تو نہیں ہے نا وہ ہمیں دکھا نہیں سکتا تو اس نے دھوکہ یہی کیا نا کہ تین دریل نے جو شریک شرح کی تھی وہ چھوڑ دی دوسرا کہتا ہے کہ ہر مسئلہ قرآن اور حدیث سے آئے سراہتن اگر سراہتن سارے مسئلے قرآن اور حدیث میں ہوں تو پھر اجماع اور اتحاد کی ضرورت کیا ہے اس کے لیے ایک مثال ذہن میں رکھیں دیکھیے آپ نے یہ حدیث شریف پڑھی ہے کہ اگر مکھی گر جائے کھانے پینے کی چیز میں تو اسے نکال کر پھینک دو اور وہ چیز استعمال کی قابل رہتی ہے اب آپ دورہ حدیث کے تالبر میں ہیں ماشاءاللہ مکھی کی حدیث تو آپ کو یاد ہے نا اب دو چیونٹیاں شوربے میں گر گئی ہیں اس کی حدیث کسی کو آتی ہے تو سنائے کہ چیوٹی شورے میں شوربے میں گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے حدیث کسی کو یاد چار مچھر دہی میں گر گئے ہیں مچھر گر جاتا یا نہیں گرتا جی نہ دین کامل ہے یا نہ ہے کامل ہے نا تو مکھی کی حدیث تو آپ سو شدوں سے سنا جائیں گے تو یہ مچھر جو ہے جس کی حدیث ہے کسی کو آتی جگنو گر گیا ہے گر گیا ہے شربت گن اف شاہ میں اب اس کا کیا حکم ہے کسی حدیث میں یا آیت میں ہے سینکڑوں جانور اٹھتے پھر رہے ہیں نا اور یہ گرتے ہیں یا نہیں گرتے ہیں؟ ان کا حکم بھی کہیں پتا چلنا چاہیے یا نہیں تو اب دیکھیے آئم مجتحدین نے اسی حدیث سے یہ سارے آکام نکال لیے ہیں کہ حضرت نے جو مکھی کا ذکر فرمایا ہے یہ ایک اتفاق کی بات نہیں ہے بلکہ بڑی سوچ سمجھ کے بعد بیان فرمایا اس میں ایک وجہ موجود ہے کہ اس کی رگوں میں بہتا ہوا خون نہیں ہے اس لیے جتنے جانور بھی ہوں گے جو اسی شفٹ کے ہوں گے جن میں یہ وجہ پائی جائے گی ان کا وہی حکم ہوگا جو مکھی کا حکم ہے اب اگر کوئی غیر مقرد آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہر ہر مسئلہ سراہدن حدیث میں ہے تو اسے صبح یہی پوچھیں کہ جیسا مچھر گر گیا ہے شوربے میں آپ سری حدیث دکھا دیں کہ شوربے میں مچھر گرا ہوا تو کیا کیا جائے آپ دیکھیں گے کہ جیسے نمرود کو کی خدائی کو ایک مچھر نے ختم کر دیا تھا نا یہی مچھر کا مسئلہ غیر مقدیت کی بنیادیں ہلاک رکھنے کے وہ کبھی حدیث پیش نہیں کر سکتا تو اس لیے اب اگر ہم یہ سردردی لے کر بیٹھ جائیں کہ ہر مسئلہ قرآن سے ثابت کریں گے سوائز کے کہ ہم پریشان ہوں کوئی چیز ہمیں ملے گی یا ہم یہ کہیں کہ ہر مسئلہ سری حدیث سے ثابت کریں گے تو یہ باتیں تو ہمارے پاس کی نہیں ہیں اگر سب کچھ اس طرح سراہتن ہوتا تو پھر اجماع اور اتحاد کی ضرورت ہی کیا تھی تو اس لیے کبھی کوئی ایسی شرط لگائے کہ صحیح سری مرفوع غیر مجروح حدیث سے یہ ثابت کر دیں کہ رفا جین منع ہے کرو تو مر منع کی حدیث ہم تیز کریں جیسے فاتحہ کے بنا کی مانگتے ہیں بریلوی یہ ان کا دھوکہ ہوتا ہے اصل میں میرے ہنفی بننے کی جو وجہ ہوئی وہ بھی یہی دھوکہ تھا مجھے میرے استاد جو تھے مولانا عبد الجب صاحب کھنڈیلوی غیر مقلف وہ بےچارے اس قسم کے سوالات دیتے رہتے کہ جاؤ پوچھ کر آؤ ہنفیوں سے اب میں تو شرط پر نظر رکھتا نا سنا دیا سے میری شرد کے مطابق نہیں تو وہ سردی دیں ایک دن ایک اشتہار آیا بڑا کد آدم اشتہار تھا اور موٹا لکھا ہوا تھا دنیا بھر کے ہلفیوں کو گیارہ ہزار روپئے نقد نام کا کولا چیلنج تو میں مجھے وہ دیا اشتہار میں وہ اشتہار لے کر مولانا قریب صاحب کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ اشتہار ہے پڑھا فرمانے لگے کہ یہ دھوکا ہوتا ہے مجھے کیا پتا یہ دھوکا ہے ہمیں تو یہ پتا ہے کہ گیارہ ہزار روپئے ہم انعام دے رہے ہیں اور آپ ایک پیسہ ساری دنیا کے اندر ہم سے وصول نہیں کر سکتے انہوں نے پہلے تو یہی سمجھایا کہ اس میں پہلا دھوکہ یہ ہے کہ دلیل مدعی کے ذمہ ہوتی ہے اس میں جتنے مسائل لکھے ہیں آب ان جہار فاتحہ کلف امام آ رفائی جین وغیرہ اس میں مدعی غیر مقلد ہیں دلیل ان کے ذمہ ہے لیکن انہوں نے اپنی بلا ٹالنے کے لیے اس طرح نفی کے سوال بنا کر ہم تفر کر دیے اور دوسرا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ مدعی کے ذمہ بھی دلیل ہوتی ہے دلیلیں خاص نہیں ہوتی کہ خاص قرآن سی مسئلہ دکھاؤ یہ میں تو جب دروشری نماز پڑھوں گا آپ اتنا ہی آتی مجھے سارا قرآن میں دکھے تو آپ دکھا سکتے ہیں جو مسئلہ قرآن میں نہ ہوگا اس پر سوال کر دیا کہ یہ قرآن میں دکھا دو جو حدیث میں سراہتا نہ ہوگا اس پر سوال کر دیا کہ یہ حدیث میں دکھا دو یہ سوال کا غلط طریقہ ہے تو مولانا نے فرمایا کہ دراصل یہ کفار کا شیوا تھا انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں آ کر نبوت کا دعویٰ کیا اب مدئی انبیاء علیہ السلام ہیں اپنی نبوت کو ثابت کرنا دلائل سے ان کے ذمہ واجب تھا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر موجاد کا ظہور فرمایا جو ان کی نبوت کے دلائل تھے کفار کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا موجاد کا اب وہ موجات دیکھتے دیکھتے جب دیکھتے کہ بڑے دلائل ہو گئے ہیں لوگ متاثر ہونے لگے ہیں تو پھر شرطیں لگاتے کبھی مثال کے طور پر اس پہاڑ میں سے ایک اتنے قد کی اوڑنے نکلے وہ حاملہ بھی ہو اور ہمارے سامنے اتنے قد کا ایک بچہ بھی دے تو پھر ہم مانیں گے کہ واقعی آپ نبی ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ باطل پر جانتا ہے کہ دلائل سے تو مسئلہ یہ ثابت کر چکا ہے لیکن اس کے اتنے زیادہ دلائل کو لوگوں میں بے اثر کرنے کے لیے کوئی شرط لگا دو تاکہ باقی سب ایک طرف ہو جائیں کوئی ایک آدھ سامنے رہے گا اس پر لڑائی جھگڑا کرتے رہیں گے یہ ہے اس دھوکے کا اصل مقصد اسی قسم اور اس طریقے مناظرہ کا بانی غلام احمد قادیانی ہے تو بہرحال اب یہ بھی اس قسم کی شرطیں لگاتے ہیں تو میں نے کہا کہ حضرت یہ تو میں سمجھا کہ یہ دھوکہ ہے لیکن اس دھوکے کو علاج دنیا میں نہیں ہے فرمایا علاج تو ہر بیماری کا ہے لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم وقت ضائع کرتے رہے رہیں حضرت مجھے تھوڑا سا سمجھا دیں آپ بھی کوئی ایسا سوال مجھے لکھ کر دکھائیں تاکہ میں بھی انہیں دوں ہوں مجھے مجبور ہو جائیں یہ کیا بات کہنے پر کہ یہ دھوکہ ہے جیسے آپ نے بتایا نا یہ دھوکا ہے مجھے آپ ایسا ایک سوال لکھ کر دیں کہ وہ اب مجھے میرے استاد مجبور ہو جائیں بات کرنے پر کہ یہ دھوکہ ہے انہوں نے فرمایا کہ میں لکھ دیتا ہوں انہوں نے اسی پر ایک سوال لکھا کہ آپ اپنی شرط کے مطابق ایک ہی حدیث صحیح سری مرفوع غیر مجرو سے یہ ثابت کر دیں کہ دلیل شری صرف حدیث صحیح شری مرفوع غیر مجرو میں ہی منحصر ہے تو میں آپ کو صرف ایک سوال کے جواب میں گیارہ ہزار روپیہ انعام ہوگا حضرت کر نیچے اب جب میں وہ استہار لے کر گیا استاذ صاحب بیچارے بڑے بے قرار بیٹھے تھے کہنے نا کوئی انفی ہاتھ لگاتا ہے استحار کو میں نے کہا حضرت آج تو بڑی بری طرح ہاتھ لگایا یہ کیا ہوا ہوگا کہا حضرت ہم گیارہ سوالوں پر گیارہ ہزار جواب دیں گے انعام دیتے ہیں وہ ایک پر گیارہ ہزار دیتے ہیں وہ کیا ہے میں نے وہ سوال رکھ دیا میں نے کہا یہ سوال ہے اب وہ تھی تو ایک سطر تو استاد صاحب نے ایک سطر پڑھتے پڑھتے یوں تین دفعہ پسینہ صاف کیا جو. میں دیکھ رہا تھا اتفاق کی بات استاد صاحب وہ سطر پڑھنے کے بعد کر لگے کہ بھئی یہ شرطیں تو دھوکے کے لیے ہوتی ہیں <laughs> <laughs> <laughs> آج تک تو یہی شرطیں دینے مانتی ہمارا <laughs> اور آج انہوں نے بتایا کہ یہ دھوکا آج آپ اس کو دھوکہ کہہ رہے ہیں تو سوالات جو ہیں سوال کی تین ہی قسمیں ہوتی ہیں چوتھی کوئی قسم نہیں جو تین قسموں سے باہر ہے نا وہ سوال غلط ہے یا تو سوال میں آپ مانے ہوں گے آپ لان مسلے مکانے سیکھیں گے اس نے حدیث پیش کیا میں نہیں مانتا اس کو پہلے صحیح ثابت کرتا کیونکہ دلیل میں تین باتیں ضروری ہوتی ہیں نا پہلی تو یہ کہ جو روایت مثال کے طور پر پیش کی ہے مدعی نے اس کا صحیح ہونا ثابت کرنا اس کے ذمہ ہوتا ہے دوسرا صحیح ہونے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس کا حکم ہے وہ اس میں نہ ہو ثابت نہ ہو سکے تو آپ اس کو توڑ دیں کہ میں نہیں مانتا اس میں سنت کا لفظ ہی نہیں ہے رفائی جین میں اس میں آپ سنت کا لفظ دکھائیں یا کم از کم یہ لکھیں کہ حدیث میں سنت کا لفظ نہیں ہے اصول فکا کے اعتبار سے میں موازبت ثابت کرتا ہوں اس سے تو نہ وہ سنت کا لفظ دکھا سکتا ہے نہ موازبت ثابت کر سکتا ہے تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ایک حدیث ہے ایک اس کے مارز بھی آ ہے تو دلیل تو پوری نہیں رہی نا تو مارزے میں سوگت ہو جائے گی تو تینوں باتیں جب تک طے نہ ہوں دلیل کامل نہیں ہوتی جو دلیل منا سے نقض اور مارزے تینوں باتوں سے سالم ہو اس کو دلیل سنبھال لیا جاتا ہے اور جو ان تینوں باتوں سے سالم نہ رہو رہے اگر منع کی نظر ہوگی تو پہلے نمبر پر چلی گئی نقض کی نظر ہوگی تو دوسرے نمبر پر چلی گئی اور مارزے کی نظر ہوگی تو تیسرے نمبر پر چلے گی کچھ بھی بات نہیں رہا اس کی تو سوال میں شاید یا مانے بن سکتا ہے یا ناقز یا مارج چوتھی کوئی قسم سوال کی نہیں ہے اس لیے اگر اس کا سوال جو ہے وہ آپ کے دعوے میں نہ منع کی حیثیت رکھتا ہے توڑنے کے لیے نہ نقض کی نہ مارزے کی تو وہ سوال غلط ہے اس سوال کے جواب دینے کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے اب دیکھیے مثال کے طور پر وہ ایسی کوئی بات لے لیتے ہیں فکا کی جو سراہتن حدیث میں نہ ہو جیسے میں نے مچھر کی بات بتائی اب وہ کہیں گے جی صحیح حدیث سے دکھاؤ تو ان کا یہ سوال ہمارے دعوے کے خلاف ہے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسائل شریعہ چار دریال سے دکھائیں گے جس جائیں دکھائیں تو دلیل کو خاص کرنا اس زمانے کا مناظرے کا سب سے بڑا عیب ہے اس کی مولانا نے ایک مثال بھی دی کہ نہ تو یہ شرم درست ہے اور نہ قانون اور اقول درست ہے نے فرمایا کہ مثال کے طور پر ایک مقدمہ قائم ہے اس میں ایک فریق مدعی ہے اور آپ مدعا لئے ہیں ادالت مدی سے گواہ طلب کرے گی اور مدعا کو عدالت پورا موقع دے گی کہ اس گواہ پر جرا کرے یہ موقع دے گی یا نہیں اگر یہ جرا کر کے اس گواہ کو ختم کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن مدا اگر یہ کہے کہ جی اس گواہ پر میں جرا نہیں کرتا نہ میں اس کی گواہی سننے کے لیے تیار ہوں ڈی سی صاحب آ کر گواہی دیں پھر سنوں گا یا گورنر صاحب آ کر گواہی دیں پھر سنوں گا تو اس نے کیا کیا گواہ کو خاص کر دیا کہ خاص پلاں گواہ آ کر گواہی دیں نوار صاحب تو سو رہے ہیں کہ خاص پلاں گواہ آ کر گواہی دے تو اگر یہ شرط, عدالت میں شرط رکھ دی جائے تو کوئی عدالت ساری عمر کسی ایک مقدمے کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ مدی بیچارہ سو گوال آئے گا میں کہتا ہوں میں نہیں یہ مانتا فلاں گواہ لاؤ جا کر پہلے پھر میں اگواہی سنوں گا تو پورے نظام عدالت کو برباد کر دینے کے مراد ہے ایسی شرائط اس لیے غیر مقلدین یا قادیانی جو ہیں ان کا خاص سیوا یہی ہوتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے اس قسم کی بناوٹی شرائط لگاتے ہیں جس میں ہمارے جو دلائل چار ہیں ان میں سے کسی نہ کسی دلیل کا انکار کرایا جاتا ہے تو یہ سوال غلط ہیں ان کا ہمارے دعوے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں آپ اس طرح تو وہ نہیں سمجھیں گے نا آپ بھی ان پر ایسے سوال کریں کہ جی اتائی آج سارا قرآن سے دکھائیں تو وہ کہے گا کیوں دکھاؤ میری دو دلیلیں ہیں تو آپ کہیں میری بھی تو چار ہیں اگر آپ ایک دلیل نہیں چھوڑتے مجھ سے دو دلی آپ کیوں چھڑوا رہے ہیں تو اس لیے بعض پریشانیاں تو ایسی ہوتی ہیں جو قدرتن ہو جاتی ہے اور بعض انسان خود اپنے ذمہ لگا لیتا ہے اب مجھے لطیفہ یاد ہے ایک آدمی ہے میرے پاس کہنے لگا جی عیسائیوں سے مناظرہ ہے ٹھیک ہے کس بات پر ہے اب دیکھیے موضوع کیا تے ہوا ہے کہنے لگا جی وہ عیسائی پادری قرآن پاک سے حضرت مریم کا نام دکھائے گا عیسی علیہ السلام کی والدہ اور آپ قرآن پاک سے حضرت بمنا کا نام دکھائیں گے اور تحریر یہ کر کے آ کہ اگر ہم حضرت بی بی آمنا کا نام نہ دکھا سکے تو ہم عیسائی ہو جائیں گے <laughs> <laughs> <laughs> اس نے لکھ دیا کہ اگر میں حضرت مریم کا نام نہ دکھا سکوں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا حضرت مریم کا نام تو آتا ہے قرآن میں اور حضرت بی بی آمنا کا نام نہیں آتا میں <laughs> نے <laughs> <laughs> <laughs> کہا کہ یہ کیا مصیبت ہے بیبی آمنا کا نام تو قرآن میں نہیں ہے تو کہتا جی قرآن کامل نہیں ہے <laughs> نے کہا کامل ہونے کا یہ میں نے تو پہلے اپنی والدہ کا نام تو نکال کے دکھا مجھے یہاں اور اپنے ابا کا نام بھی دکھا اس مجھے پتہ چلے تو قرآن کو کامل مانتا یہ نہیں تو بعد اس قسم کے جو موضوعات ہوتے ہیں نا بڑے عجیب و غریب وہیں اکاڑے ایک دن یہ بڑا ہرچل متی میں گول چوک نماز پڑھنے گیا اتفاق پانچ چار ساتھی بیٹھے بڑے پریشان تھے کہ ہم تو آپ کو تلاش کر رہے تھے میرے خیال ہے نا کہ ایک شیوں کے ساتھ یہاں طے ہو گیا کہ شیوں میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہوتے اگر شیا حافظ قرآن ثابت ہو جائے تو ہم دس کلر جو ہیں مل کے وہ شیعہ ہو جائیں گے نہ ثابت ہو تو ان کے دس سنی ہو جائیں گے اب یہ کوئی شریک مسئلہ تو ہے نہیں میں نے کہا کہ بھئی پھر کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ جان کیسے چھڑائی جائے میں نے کہا کہ جان تو کرنا تمہاری چھڑا دوں گا لیکن یہ اس قسم کے غلط مضبوط آپ کیوں لے کر آتے ہیں اب وہ ہاتھ جوڑے میرے آخر کہنے لگے جی ضرور ترے میرے ساتھ وہ کلر جوڑے میں چلا گیا تو یہ ضروری کٹھے تھے انہوں نے جب مجھے دیکھا نا تو وہ اپنے ان کو کہنے لگے کہ سوائے قرآن سنانے کے کسی اور مسئلے پر بات نہیں کرنی ایسے ورنہ بہت مار پڑے گی تو گئے کہنے لگے جی یہ ہے تحریروں نے پڑھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ حافظ قرآن نہیں ہوتا میں نے کہا کہ آپ لے ہیں آپ سے قرآن ہاں جی ایک ہم حیدرآباد سے لائے ایک لاہور سے لائے ہیں یہ واقعی سیاح ہے تو انہوں آپ سے قرآن ہے یہ شیعہ ہیں جی بالکل شیعہ ہے مجھے کیا پتا ان کی پشانی پر نہیں لکھا ہوا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ شیعہ مذہب سے ہیں جی ہاں میں نے کہا لکھیں کہ موجودہ قرآن جو ہے اس میں تعریف ہو گئی ہوئی ہے جی میں تو نہیں لکھتا میں نے کہا بالکل ہی نہیں ہے شی تو اسے کہتے ہیں نا جو تحریک قرآن کا قائل ہے شیعہ تو موجودہ قرآن کو مانتا ہی نہیں میں احمدی شہست دودھ کہتا ہے شہست دودھ کون ہے آپ بارہ امام جو آپ مانتے ہیں ان میں سے کسی ایک سے ثابت کر دیں کہ یہ قرآن مکمل ہے وہ تو سب اس کی تحریر کے قائل ہیں آپ کی کتابوں کے مطابق تو ایم اے معصومین سے آپ کیوں بھاگ رہے ہیں آپ لکھیں کہ موجودہ قرآن جو ہے یہ اس کی میں تحریف ہو چکی ہے میں نے کہا جی لوگ پہلے وہ کہہ دیتا ہفظ نہیں ہوتا آپ آگے کہتے ہیں جو قرآن کو مانتے ہی نہیں میں نے کہا اس کے بعد یہ آپ لکھیں گے پھر ہم قرآن بات سنیں گے ایک کہتا ہے جی آپ کون سی صورت سنیں گے میں نے کہا قرآن اس طرح ہمیں نہیں سننا ہم دس کاری پیچھے کھڑے کریں گے اور آپ کو پورا قرآن مسئلے پر کھڑے ہو کر سنانا ہوگا یہ تو بڑا مشکل ہے میں نے کہا پھر آ وہ بیچارے یہ جوڑ کر بھاگ گئے نہیں جی ہم نہیں کرتے بات تو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا بالکل فضول باتیں موضوع اسی لیے میں نے کہا کہ موضوع جب بھی آپ لکھیں تو اپنی کسی کتاب سے لکھیں پتہ ہو کہ یہ واقعی موضوع ہے جب ان سے لکھائیں تو کسی کتاب سے لکھوائیں بس مکر موتی یہ دیکھیے آپ کا ایک یہاں سے اب میں اس کا تھوڑا سا آروپ کر دیتا ہوں یہ پندرہ فری کو مناظرہ ہے جانا شرارت مناظرہ ماں بین اہل حدیث و حنفی دیوبندی دیکھیے پہلی یہ کتنی بات غلط ہے ہم اہل سنت والجماعت جماعت ہیں صرف ہنفی ہیں اہل سنت والجماعت جماعت ہنفی صرف ہنفی ہنفی تو انہوں نے ہمیں مشہور کیا ہے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ان ہنفیوں نے اللہ کے نبی سے اپنا تعلق کاٹ لیا ہے صحابہ سے تعلق کاٹ لیا ہے اور امام ابو حنیفہ سے جوڑا ہوا ہے جب نام پورا ہوگا اہل سنت تو سب دیکھیں گے کہ ان کا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ ہے جب بل جماعت آئے گا تو سب جانیں گے کہ ان کا تعلق صحابہ کے ساتھ ہے اور حنفی تو ہم صرف اس لیے ہیں کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ہمیں نبی کی سنت اور صحابہ کا فہم مرتب کر کے دیا ہے حنفی کا لفظ تو بالکل آپ ایسے سمجھیں جیسے ان کا یہ کہتے ہیں ہمارا نام اہل حدیث ہے لیکن کوئی کہتا ہے میں غرابا اہل حدیث ہوں کوئی کہتا ہے میں تنظیم اہل حدیث والا ہوں تو یہ تنظیم غرابا وغیرہ ان کے طبقات اصل نام تو ان کا اہل حدیث ہے ان کے کہنے کے مطابق تو ہمارا نام ہے اہل سنت والجماعت دوسرا اس سے غلط تاثر کیا ہوگا کہ جو تقلید کا منکر ہے وہ حنفیت سے خارج ہوگا یہی بات نہیں حالانکہ بالکل غلط ہے جو تکلیر کا منتر ہے وہ اہل سنت والی جماعت سکھا دے جاتے تو دیکھیے ان لوگوں نے اپنی بات ان کو مولوی نے سکھائی ہوئی ہے نا انہوں نے اپنے آپ کو ایلے حدیث لکھا حالانکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے سوا کوئی بات مانتے نہیں نہ قرآن میں کسی فرقے کا نام ایلے حدیث ہے نہ حدیث میں کسی فرقے کا نام حدیث ہے یہ یاد رکھیں ان کا نام ان کی دلیل شری سے ثابت نہیں نہ قرآن میں کسی فرقے کا نام اہل حدیث آیا ہے اور نہ کسی حدیث میں کسی مذہبی فرقے کا نام اہل حدیث آیا ہے ہاں امتیوں کی کتابوں میں لفظ اہل حدیث یا صحابہ حدیث آتا ہے لیکن وہ ایک علمی طبقہ کے لیے اس فرق کو سمجھیں ایک ہے علمی طبقہ ایک ہے مذہبی فرقہ آپ مسلمان ہیں آپ کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا وہ بھی مسلمان ہے کافی وہ بولتا ہے یا نہیں بولتا آپ کا پڑھا لکھا بھی مسلمان ہے انپڑھ بھی مسلمان ہے لیکن ایک لفظ ہے مفصر جو پرانے پاک کی تفسیر کرنے والا ہے اب آپ کسی فرقہ کا نام مفسر رکھنے کہ ان کا پڑھا لکھا بھی مفسر انپڑھ بھی عورت بھی مفسر جاہل بھی بچہ بھی مفسر تو اندازہ لگائیں کہ یہ اس لفظ کا کتنا بڑا مذاق ہے کیونکہ مفسر تو ایک علمی طبقہ کا نام ہے کسی مذہبی فرقہ کا نام ہے نہیں ہے اب ایک فری کوٹ کر اپنا نام فرقے کا اہل منتق رکھ لے آتا کچھ بھی نہ ہو اس کی بڑیا بھی آ رہے منتق اور اس کا جاہل بھی اہل منتق تو یہ ایک مذاق ہے اس لیے اہل حدیث کا لفظ انگریز کے دور سے پہلے امتیوں کی کتابوں میں محدث کے معنی میں ہے اگر تو یہ اس معنی میں اہل حدیث کہلاتے ہیں ان کو تو یہ بھی حق نہیںل حدیث لکھنے کا کیونکہ یہ نام نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے ہمارا نام اہل سنت والجماعت صحیح حدیث میں موجود ہے در منصور میں یومت وجوہ متس وجوہ کے تحت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ہو اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو سے یہی نام حضور سے منقول ہے اہل سنت والجماعت کے الفاظ موجود یہ اپنا نام کسی حدیث میں نہیں دکھا سکتے رہا لفظ ہنفی تو ہماری دلیل ایک اجماع بھی ہے یہ اجماع یہ ثابت ہے بلا نقیر آج تک ہنفی شاپی لفظ جو ہے یہ جاری ہے تو ہمارے دلائل شریعہ میں یہ نام پورا ہے ہم اپنے دلائل شریعے سے یہ نام ثابت کر سکتے ہیں لیکن عجیب بات ہے کہ جن کا نام ثابت ہو وہ تو لکھے نہ ہو نہ یہاں ہے لے سنت لکھا نہ بل جماعت لکھا ہنفی کے ساتھ بھی دیوبندی ساتھ ملایا ہے تو دیکھیے اس کا اصل مقصد کیا تھا کہ جو بھی پڑھا لکھا اس کو دیکھے گا وہ یہ سمجھے گا کہ ان کا تعلق تو نبی پاک کے ساتھ ہے کیونکہ حدیث کا لفظ لکھ رہے ہیں اور جو مدے مقابل فرقہ ہے ان کا تعلق نبی پاک کے ساتھ نہیں بلکہ صرف بےکومتی کے ساتھ ہے یہی اثر تو وہ دینا چاہتے ہیں جو ہم نے خود قبول کر لیا ہے تو میں اہل حدیث پر عرض کر رہا تھا جو امدیوں کی کتابوں میں لفظ ہے غیر مقدس کے لیے تو وہ حجت نہیں لیکن وہ حوالے بھی سارے غلط پیش کرتے ہیں موقع پر وہاں وہ محدث کے معنی میں ہے تو آپ غیر مقدس سے پوچھیں کہ محدث کی شرائط کیا ہے کیا آپ کی ہر عورت میں وہ شرائط موجود ہے آپ کے ہر بچے میں وہ شرائط موجود ہیں آپ کے ہر دکاندار میں وہ شرائط موجود ہیں اگر وہ شرائط ثابت کر دیں تو ٹھیک ہے بھائی اس کو ہم حدیث مان لیں گے اگر شرائط نہ ہوں تو جیسے مرزا بغیر شرائط کے امام محدی ہے مرزا بغیر شرائط کے مسیح مود ہے اب مرزے کو مسیح کہنا جتنا گناہ ہے اتنا ہی گنا ان کو حدیث کہنے کا ہے لیکن اندازہ لگائیں کہ ہم ان کے پروپیگنڈے سے اتنا متاثر ہو چکے ہیں منکر حدیث اپنے آپ کو حل ایک قرآن کہتا ہے ہم کبھی اسے اہل قرآن نہیں کہتے من حدیث لکھتے ہیں لیکن ان کے پروپے کرنے سے اتنے متاثر ہیں علامہ انور شاہ رحمتہ اللہ علیہ ساری عمر صحیح بخاری پڑھاتے رہے ہم ان کو اہل حدیث نہیں کہتے علامہ انی سارے بخاری کو ہم اہل حدیث نہیں کہتے اور ایک جاہل آتا ہے جس کو سجا کرنے کا علم نہیں وہ کہتا جی میں اہل حدیث ہم کہتے بات ہی تو اہل حدیث تو یہ اہل حدیث کا لفظ نہایت غلط استعمال ہو رہا ہے اس لیے بالکل اس کو چھوڑ دینا چاہیے ان کے لیے یہ لفظ استعمال نہ کریں جب لکھنا شروع کریں انہیں کہیں کہ جی یہ نام قرآن سے دکھائیں یا حدیث سے تو لکھیں نہیں دکھا دوں نہ لکھیں ہم نہیں لکھنے دیکھیں جو مرضی لکھیں لابت سے لکھے دوسری بات یہ چونکہ حدیث کی بات چلی ہے حدیث کا معنی بات بھی ہوتا ہے تو اہل حدیث کے معنی باتونی کے بھی ہوتے ہیں جو باتیں زیادہ بنا سکے دلیل کوئی نہ دے سکے تو غیر مقلف جو مذہب ہیں یہ بھی اپنے مسائل کے دلائل بیچارے نہیں بیان کر سکتے اور حدیث کا ایک معنی یہ ہوتا ہے یہ زد قدیم کی ہے نیا تو یہ اس لیے الی حدیث ہے کہ ملکہ وکٹوریا کے زمانے میں یہ فرقہ نیا بنے تو اس معنی میں بھی اگر یہ اپنے آپ کو اہل حدیث تسلیم کر لے تو کوئی بات نہیں اور چوتھا ایک حدیث میں لفظ آتا ہے کہ ایک شیطان نے اپنی دم اپنی دبر میں داخل کی یہ بنیاد و میں حدیث ہے اپنی دم اپنی دبر میں داخل کی غیر مقدموں کا مصر بھی یہی ہے نظر برار میں لکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا آلہ تناسل اپنی دبر میں داخل کرے تو گسن فرد نہیں ہوتا تو وہ بھی چونکہ غیر مقد ہے نا شیطان اس لیے اس نے اسی پر عمل کرتے ہوئے یہ فیل کیا اور سات انڈے دیے ان میں سے جو بچے نکلے ان میں سے ایک بچے کا نام شیتان کے بچے کا نام حدیث ہے اور اس کی ڈیوٹی کیا اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے کہ وہ نمازیوں کے دلوں کی سال نمازیوں کے دلوں میں وسم سے ڈالتا ہے اب یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ ساری عمر نماز نہ پڑھیں تو غیر مقدم کبھی آپ کو یہ نہیں کہا تھا نماز پڑھ لیں لیکن جس دن آپ نے نماز شروع کر دی یہ مچھروں کی طرح ارد گرد ہیں کہ تیری نہیں ہوتی تیری نہیں ہوتی تیری نہیں ہوتی تیری نہیں ہوتی, تیری نہیں ہوتی تو طالبین شیطان کا بیان تو اب دیکھیے بیس تراوی جو بیچارہ پڑھ بیٹھے نا اس کے تو یہ سارے کپڑے پھاڑنے آتے ہیں اور جس نے ایک بھی نہیں پڑھی اسے کبھی جا کر نہیں کہتے کہ تم تراوی کی نماز پڑھ جو عید کی نماز بھی نہ پڑھے وہ تو معاف ہے اس کو کبھی گرم قد کچھ نہیں کہے گا لیکن جو بیچارہ تحج بھی پڑھتا ہے ساری نمازیں پڑھتا ہے اس کے رات دن یہ وزر سے ڈالیں گے دلوں میں تیرا جمعہ غلط تیری عید غلط تیرا جنازہ نہیں ہوتا تیری نماز نہیں ہوتی تیرا کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس فرقے کا کام یہی ہے کہ نمازیوں کے دلوں میں رات دن بزر سے ڈال اور اس اعتبار سے یہ واقعی کچھ شیطان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان مانوں میں یہ اگر اپنے آپ کو اہل حدیث لکھیں یہ معنی واضح کر دینے چاہیے تو چلو ہم تسلیم کر لیں گے ان کو کہ یہ واقعی اس شیطان سے تعلق رکھتے ہیں اور سنل بھی زوری اور مکاتر کی بھی ہے ان میں کریک کون سا ہے اگر زوری کو کریک کہتے ہیں تو رفائی جان بھی گئی بھی گئی راوی تو زہری ہے نا جی وہ تو لکھا ہے نا تو آتا لگائیں کہ جو بخاری میں ہے اس میں بھی رابی زوری ہے اور مدلس ہے وہاں ہم سے روایت کر رہا ہے اور رفا جان کے جو تینوں طریقے پہ عمر کی روایت کے بخاری میں اس میں بھی زہری ہے تو وہ کون سا کرایہ کا وہاں اصل میں وہ خود کرایہ کا نام ذرا تو اس لیے دیکھیے اوپر عنوان آپ کیا لکھیں گے اہل سنت والجماعت حنفی ہنفی ٹھیک ہے نا اور آگے جو ہے آپ تو لابے لکھے انہیں کیونکہ ہماری کتابوں میں جو ان کے لیے نام ہے وہ یہی ہے شامی وغیرہ دیکھیں کہ جو چاروں مذہبوں کو عامی شخص جو ہے ال و لا لامذہ والا عامی کوئی بھی اس کا مذہب نہیں ہوتا ہاں اگر وہ کسی مذہب کا التظام کر لے کہے کہ میں حنفیت پر عمل کروں گا تو اب اس کا مذہب اس کے ملک کا مذہب کار پائے گا لیکن اگر اس نے التظام نہیں کیا تو وہ لا مذہب کا لا مذہب رہا تو اس لیے ہم تو اپنی فقہ کے مطابق انہیں لا مذہب ہی کہیں گے اور لا مذہب ہی لکھیں گے اس کے بعد یہ دیکھیے لکھا ہے مدعی حنفی دیوبندی تقریر شسی کو پیغمبر علیہ السلام سے سنت ثابت کریں گے دعوی ہمارا ہے لکھنا ہم نے ہے کہ ہمارا کیا دعویٰ ہے اب دیکھیے پیغبر کی سنت کیسے ثابت ہوگی تکلید لیکن کتنا غلط موضوع لکھا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ میتھے پر بھی تکلید واجب نہیں تکلیف تو غیر میتھے کے لیے ہے نا اب یہ سنت کا معنی آپ جانتے ہیں کیا ہے جو خدا کے نبی کا قول ہو یا فیل ہو تو اب کون ہن کر یہ ثابت کرے گا کہ رسول پاس نا کس پل آگے مکل لیتے تو ہمارا جو موضوع ہے وہ بالکل غلط لکھا گیا جی تو <laughs> یہ اندازہ لگائیں پھر اس پر شخصی کا اضافہ حالانکہ میں تقریر کا موضوع کل انشاءاللہ نور کراؤں گا آپ کو لکھ کر دے دوں گا آپ کو تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو موضوع متعین کرتے وقت <laughs> ہمارے نزی حکم یہ ہے کہ مطلق تقلید واجب کی ذات ہے اور تقلید شخصی واجب بلغیر ہے یہ ہے ہمارا مطلب جو ہے ہماری اصول کی کتابوں میں آتا ہے تو یہ جو موضوع لکھا ہے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس کے آگے دیکھیے ہے اہل حدیث تقلید سے اس کو بدت ثابت کریں گے اس نے پھر یہ کام خراب کیا اپنے اپنا یہ لکھتے وقت بدت جو ہے یہ تو کلی مشقت ہے نا بعض بد درجہ کراہت میں ہیں بعض برمت میں ہیں بعض ادے کبر تک پہنچ ہی ہوئی ہیں تو اسے یہ لکھنا تھا کہ بدت کی درجے کی میں ثابت کروں گا اس کو حرام ثابت کروں گا اس کو مکرو ثابت کروں گا وہی بات جو میں نے بتائی کہ اصول مناظرہ کی کتاب میں موضوع میں حکم کا آنا ضروری ہے میں اپنا حکم بتا رہا ہوں وجوب کا تکلیف کے بارے میں اور یہ لکھ کر دینے کو تیار میں لیکن یہاں اس نے جو لکھا ہے وہ حکم پھر گول کر گیا کیونکہ وہ بیچارا کوئی حکم تو دکھائی نہیں سکے کرتے تو دیکھیے اس نے یہاں پھر یہ بات کی سب سے بڑا اس تحریر میں ایک ایپ یہ ہے کہ تقلید ہر آدمی کے لیے تو ہم بھی نہیں مانتے نا پھر ہر آدمی کی ہم کرتے بھی نہیں تقلید میں دو پہلو ہیں تو یہاں مئی کا لفظ آنا چاہیے تھا کہ بحث مئی کی تقلید میں ہے اور عامی کا لفظ لانا چاہیے تھا کہ عامی تکلیف کرے گا اب یہ ہمارا جو مسلک ہے جو ہم تکلیف کرتے ہیں اس کا تو کوئی لفظ بھی یہاں نہیں ہے اب اس کا ان کو فائدہ ہوگا کہ وہ خا ابو جہر والی تقریر وہاں شروع کر لیں کیونکہ آپ نے تو متعین ہے نا کیا موضوع ہے ان کو گلا چھوڑ دیا ہے خا یہ حضل سارا والی تقریر پر بات شروع کر دیں وہاں خا یہ پوچھنا شروع کر دیں کہ ابو یوسف تقریر کیوں نہیں کرتے تھے कि आपने آمی کا رب نہیں لکھا तो تو آم ہی نہیں ہے نا تو یہ سب ان کو چھٹی دے دی گئی ہے یہ موضوع لکھنے میں ان کے موافقہ یہ سارا اگر لکھا مسلمات فریقین ایل حدیث کے لیے قرآن اور صحیح حدیث غیر مجرو حجت ہوگی ہنفی کے لیے قرآن اور حدیث اور فکا ہنفیہ حجت ہوگی اب دیکھیے اہل حدیث یعنی اب دیکھیے حدیث یعنی ان کے جب آپ ثابت کریں گے اپنا مسئلہ ان کے مقابلے میں تو آپ صرف قرآن اور حدیث پیش کریں گے آپ کے دونوں باقی دلال کا اس نے انکار کرا دیا وہی جو میں کر رہا ہوں اچھا جب وہ آپ پر الزام قائم کرے گا آپ کے خلاف بولے گا تو وہ تین چیزیں استعمال کرے گا قرآن حدیث اور فقہ حدیث دیکھیے اس کو آپ نے غلط حق دھیر دے دیا فقہ ہنفی کے ساتھ جس طرح اس نے حدیث کے ساتھ صحیح کا لفظ لکھا ہے نا فقہ ہنفی کے ساتھ مفتہ ہی کا لفظ لکھنا ضروری ہے کیونکہ جس طرح حدیثیں بعض ضعیف ہیں اور بعض صحیح ہیں تو کہا ہا کہ بھی بعض اقوال ایسے ہیں جو شاہ اور ضعیف ہیں اور بعض اقوال جو ہیں وہ مفتہ ہیں تو مذہب ہنفی نام ہے مفتا اقوال کا ضعیف اور شاز اقوال کا نام مذبحی نہیں ہے سندھ میں پیر جھنڈے سے جو میرا مناظرہ تھا اس نے بیچار میں تین چار بھر کی شرطوں کے لکھے ہوئے تھے وہ میری طرف بھیجے لیے ہے چار موضوع سے تقریر اور رفائی دین آمین اور یہ قرار سم تو میں نے تو یہ لکھا مطلب آمین کے لیے معیشت کی تقریر واجب ہے اس کے بعد اپنا چاروں مسئلے لکھے تو میں نے کہا کہ حنفی چار درائل سے اپنا مطلب ثابت کرے گا اور گا لا کہا جی آپ کیوں چار سے سابت کریں گے میں نے کہا ہم حنفی ہمارے سمجھ والی بات ہماری کوئی فکر کتاب اٹھا کر دکھا دیں اصول فکر کی اس میں چار درائل کا ذکر ہے نہیں جی صرف پران ابھی سے میں نے کہا میرا بھیج بھی چھوڑے صرف پران سے چلے دیکھا جائے گا آج کیا ہوتا ہے کیوں حدیث کو چھوڑے میں نے کہا آپ ایک نم چھوڑنے کے لیے تیار ہو میں تو اس کو چھوڑنے لکھاؤں گا میں تو چاروں کو مانتا ہوں کہا لگا جی میں فکا حفیظ کے حوالے پیش کروں گا ٹھیک ہے میں نے نیچے لکھ دیا کہ لاب مطلب اپنی حقیقی دلیل صرف کتاب و سمت سے پیش کرے گا ہاں الزامی طور پر سکا فکا حفیظی کا مفت بھی کال میرے مقابلے میں پیش کر سکے گا اب جب میں نے یہ لکھا تو اس نے رپیٹنا شروع کر لی یہ مفت ہی نے کیوں لکھا ہے آپ نے حدیث کے ساتھ صحیح کا لفظ کیوں لکھا آپ بھی صحیح کا لفظ کا دے میں بھی کاٹ دے ہوں میں کیوں کاٹوں میں نے کہا میں کیوں کاٹوں مرتا بھی اب اس نے تو کب پیش کرنے سے مولانا تو صاحب کے اخبار تو یہ غلط بات ہے نا یعنی ہمارا اصول تو یہ ہے جس طرح سنت ملواترا کے مقابلے میں شاہ حدیث اگرچہ اس کے رابطی کا ہو اگرچہ نبی صلی طرف نہیں منسوخ جونا ہو سنتے متواترہ کے مقابلے میں پیش نہیں ہو سکتی یہ غلط شاز قرات متواتر قرآن کے خلاف پیش نہیں ہو سکتی اسی طرح مذہب ہنفی جو مفتا بھی ہے جو متواتر ہے اس کے مقابلے میں شاز قول تو خود صاحب مذہب کی طرف ہی منسوخ ہو تو ہم پر وہ جتنا ہی ہائیمام صاحب کی طرف ہی منسوخ ہو صاحبان کی طرف ہی منسوخ ہو تو یہ کیا بات ہے کہ مولانا عبدالحی صاحب کا قول جو ہے وہ مذہب کے خلاف اجتو بالکل غلط بات ہے تو کہنے لگے جی نہیں آپ یہ مختہ بھی کہتے ہیں میں تو نہیں کاٹ اب وہ تین چار پروفیسر بیٹھے تھے وہ کہنے لگے کہ جی آپ جد کر رہے ہیں دونوں ہمیں نہیں پتا کہ جد غلط کس کیا صحیح کس کیا آپ ہمیں مختہ بھی کا معنی سمجھائیں کیا ہے کیونکہ صحیح کا مانا تو ہمیں آتا ہے میں نے کہا ستا عربی میں جوان مضبوط کو کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ تم جو فکا کا کال پیش کرو گے پکا کال پیش کرنا یہ کہتا میں کچے کال پیش کروں گا یہ کیوں کچے پیش کر کے یہ سے پوچھیں اس نے کہا کہ شاہ صاحب وہ مختہ بھائی پکے کال کو کہتے ہیں ان کا ہاتھ کہ وہ بھی ہیں کیونکہ آپ کیوں کچے کر جب کر رہے ہیں نہیں کچے کال پیش ہوں گئی اب دیکھیے یہ یاد رکھیں کے ساتھ خواہ آپ کی بات بریلوں کے ساتھ ہو یا غیر مقلدی کے ساتھ مفتا دہی کا لفظ جب آپ رکھیں گے نا تو وہ بریلگی بیچارے وہ فالنا میں اکٹھے کر نہیں سکتے وہی مفتابی کال ہوتا ہے اور اس کے خلاف کوئی سات کال نقل کر بھی دیا تو یہی ہے دیکھیں اب غیر مقلدین جو ہیں یہ کتابوں پر زیادہ اعتراض کرتے ہیں کتاب آلمگیری ہوا کاجی کا ہوا کیوں یہ کتابیں عوام کے لیے نہیں ہوتے یہ مفتی کے دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں جس طرح جو بڑی تفصیلیں قرآن کی ہوتی ہیں یا حدیث کی بڑی شروع ہوتی ہیں اس میں حدیث کے تحت صرف صحیح اقوال نہیں ضعیف سے ضعیف بھی سارے اقوال اکٹھے کر دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ دیکھنا ہے علماء نے عوام نے نہیں دیکھنا اور وہ صحیح حدیث ضعیف کی تمیز کر سکتے ہیں اقوال میں بعض بسرات ہوتی ہے یہ فتوے کی کتابیں ہمارے لیے نہیں ہوتی عوام کے لیے یہ مفتی کے لیے ہوتی ہیں اس کے لیے سارے اقوال اس کے اکٹھے کر دیتے ہیں ہاں ان میں جو مختب ہی کال ہے اس پر اگر وہ اعتراض کریں تو وہ تو مذبح حنوی پر اعتراض ہے اور اگر مختی کال وہیں لکھا ہوا ہو اس کو چھوڑ کر غیر مختل پر اعتراض کریں تو وہ اگر اگرچہ اپنے چاند جاہلوں کو خوش کر لیں گے کہ جی ہم نے فکا انوی پر اعتراض کر لیا لیکن ہم تو فکا ہنوی پر اور زیادہ مضبوط ہو سکیں گے نا کہ اتنے بڑے شاتم سارے اکٹھے ہی ہوئے ہیں کہا کو گالیاں دینے والے پھر بھی اعتراض کیا تو غیر مقتبی طور پر کر سکے نا کسی موتا بھی طور پر نہیں کر سکے اگر کوئی منقر حدیث کسی ضعیف حدیث پر اعتراض کر دے تو ہمارا تو حدیث پر اعتراض اور زیادہ کبھی ہو جائے گا یا کوئی رافضی یا سوامی دیا نیسا کسی شادق پر اعتراض کر دے تو کیا اس سے قرآن پاک کے حجر میں کوئی فرق ہوگا مثال کے طور پر یہ پچھلے دنوں پنڈی میں جو مناظرہ ہوا اب یہ نماز پر تو بالکل چھوڑ گئے ہیں مناظرے اب یہ بریلوں کی طرح عبارات پر اترے ہوئے ہیں تو انہوں نے پہلا یہ پیش کیا کہ عالمگیری میں لکھا ہے کہ کرائے پر پیسے دے کر کسی عورت سے جنا کر لیا جائے جناب مساجرہ تو اس پر حد نہیں اس پر انہوں نے بڑا زور مارا بے چارے شمشاد سردی تھا اب مقصد ان کا صرف یہی تھا کہ یہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو عوام کی ذہن کی سطح سے بلند ہوتے ہیں تو اس میں ہم شور کریں گے خیر میں نے اس کا جواب شروع کیا پہلے تو میں نے یہ بتایا کہ آج جو منازع ہو رہا ہے اس بنیادی فرق یہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ خیل قرون پر خدا اور خدا کے رسول نے اعتماد کیا ہے اس لیے خیل قرون کے میخ نے جو مسلک مدون کیا ہے وہ صحیح ہے یہ کہتے ہیں کہ نہیں ملکہ وکٹوریا کے زیر نگرانی جو مد مدم مدب ہوا ہے وہ زیادہ صحیح ہے تو میں نے اس پر پانچ کے حوالے ان کی کتابوں کے پیش کر دیے اس کے بعد پھر میں نے سلایا میں نے کہا دیکھیے جو مسئلہ جس پر یہ اعتراض ہوا ہے آپ غور کریں یہ اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ یہ مسئلہ کے امام آزم ابو حفاظہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ ایک سو پچاس ہجری میں فوت ہو چکے ہیں اگر یہ مسئلہ غلط تھا تو سب سے پہلے اس پر اعتراض کرنے کا حق امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کو تھا امام مالک رحمۃ اللہ کو تھا امام رحمۃ اللہ علیہ کو تھا امام اس کے بعد سیاستہ والوں کو حق تھا کہ وہ اس کو غلط کرتے اس پر باپ باندھتے اور اس کی تدیل ثابت کرتے اس کے بعد جو بڑے بڑے اور محدثین ہوئے ان کو حق تھا لیکن انگریز کے دور سے پہلے کسی نے اس مسئلے پر اس بازاری انداز میں کوئی اعتراض نہیں کیا آخر غیر مقلدین کو کیوں ضرورت پڑی اس پر اعتراض کرنے کی سوچنے کی بات تو یہ ہے نا کہ بارہ سو سال تک یہ مسئلہ کتابوں میں رہا اس پر اعتراض غیر مقلط جو تھے ان کو ضرورت کیوں پڑی کہ اس مسئلے پر اعتراض کریں تو میں نے کہا یہ ضرورت آپ سمجھیں گے تو مسئلہ انشاءاللہ شاء کی آپ میں سامنے آ جائے گی کس طرح یہ بنا کہ جب یہ فرقہ انگریز کے دور میں نیا بنا تو انہوں نے اپنی عورتوں کو مدا کرانے کی اجازت دے دیجیے نزلبرار نے یہ لکھ دیا کہ قرآن مدع کروانا قرآن پر عمل ہے قرآن کی یاد سے کیا لسنس دے دیا متا کا اپنی عورتوں کو اور حضیت المادی میں لکھا یہاں تو گیت یہ کرے گا نا کہ حد نہیں ہے وہاں کے لا یہ انکار والا ہے انکار تک جائز نہیں اگر ایک گار مقل اور سو ہم پی سے مداق کروائی ہے اب وہ ایک دوسرے کے پاس جا رہی ہے تو انکار بھی نہیں کر سکتا آدمی کے نام بہانا جانا تو بہرحال جب انہوں نے یہ اپنا کاروبار شروع کیا ایس لوگوں کو قریب کرنے کے لیے اب ملک میں شور مر گیا کہ یہ کیا ہوا انہوں نے سوچا کہ اب عوام سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حنفی فکا کی کسی ایسی کتابوں پر اعتراض کر دیا جائے جو ہر جگہ دستیاب نہ ہو آلمگیری وغیرہ پر انہوں نے اعتراض کر دیا کہ تمہارے مذہب میں تو لکھا ہے نا کہ کرائے پر عورت دے لی جائے اور اس سے جنا کر لیا احتوا دیا صرف اس لیے ان کو اعتراض کرنے کی ضرورت پڑی تو میں نے کہا اب دیکھیے دھوکہ دینے والے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں سوامی دیاانند بھی دھوکے باز تھا لیکن وہ ایک مسئلے میں ایک دھوکہ کرتا تھا غلام قادیانی بھی دھوکے باز تھا وہ ایک مسئلے میں ایک آدھ دھوکہ کرتا تھا لیکن غیر دین نے یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے تین دھوکے کیے اور سوامی دیا نند اور غلام کے ریکارڈ کو توڑ دیا پہلا دھوکہ یہ کہ میں نے درج مختار دکھائی ساتھ لکھا ہے بل حق وجوب الحدے کل مستاجلت لطل کہ فقہ کے دو کال ہیں جو صحیح اور مفتابی کال ہے وہ یہی ہے کہ ان پر حد لگے گی تو معلوم ہوا کہ اس نے صحیح کال کو چھوڑ کر ایک ضعیف کال پر اعتراض کیا ہے تو ہمیں تو یقین ہوا کہ فقہ حنفی کے کسی مفتاب ہی کال پر اعتراض کرنا سارے جتنے یہ شاتمین ہیں ان کے بد کی بات نہیں ہے اور قرآن کہتا ہے کہ حق کو چھپانا یہودیوں کا کام تھا تو اس نے یہودیوں کی طرح ہماری پکا کا اصل مسئلہ چھپایا اور زید قول پر پر احتراس ایک ٹوکا تو, تو انہوں نے یہ کیا اگر میں نے کہا یہ ثابت کر دے یہ کہے کہ نہیں ہے تو یہ میں سامنے رکھتا ہوں اس نے یہ بے ایمانی کیوں کیا دوسری بات یہ ہے کہ جو قول اس نے عالمگیری سے پیش کیا اس میں بھی آگے ان دونوں کے قید کرنے کا ذکر ہے تازی رکھا ان کو قید کر دیا جائے اس نے وہ سزا ذکر نہیں کی کیونکہ قید کا ذکر آنے کے بعد سننے والا یہ سمجھے گا کہ ہیں تو وہ گناہ گناگار اس لیے سزا مل رہی ہے نا خا قید کی ہی مل رہی ہو اور یہ سمجھا جائے گا کہ اس میں انکار نہیں ہنفیس کو زنا ہی مانتے ہیں گناہ کبیرا ہی مانتے ہیں صرف اختلاف اس میں ہوا کہ یہ گناہ جو ہے زنا کبیرا جو ہے گناہ کبیرا اور زنا یہ موجب حد ہے یا موجب تازیر ہے صحیح قول یہ ہے کہ یہ موجب حد ہے اور ایک ضعیف قول یہ ہے کہ یہ موجب تاضیر ہے تو اس نے نہ وہ صحیح قول بیان کیا اور ضعیف قول بھی آدھا بیان کیا اگر ضعیف قول بھی یہ پورا بیان کرتا تو اس کا اس کی بات وہاں سے نہیں نکل سکتی تو میں نے کہا اس بیچارے کو ڈر پھر بھی انگار مکلوں کو یہ تھا کہ اگر یہ دونوں قول فکا ان کی پورے بیان کر دیے تو ہماری کچھ عورتیں ہاتھ میں ماری جائیں گی کچھ گرفتار ہو جائیں گی اور ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گی <laughs> <laughs> تو اس لیے انہوں نے یہ اتنی بڑی بےمانی کی تیسری سب سے بڑی بےمانی دھوکہ اس مطلب کی بیان کرنے میں یہ کیا کہ لا حد الح کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا کہ جائز ہے ہر کے میں نے نسائی شریف ابن ماجہ ترمزیر تینوں کتابیں رکھی من اتاب ہیمتن فلاحد الح میں نے کہا کہ اب یہ غیر مقد جو ہے لاحدال کا یہ ترجمہ جو اس نے عالمگیری کی بات میں کیا ہے وہ ان حدیث کی کتابوں میں پر اور کہے کہ یہ پھر جائز ہے بہیما کتاب عجیب بات یہ ہے کہ یہ لفظ حدیث میں آئے تو اس کا یہ ترجمہ نہ کریں اور یہی لفظ فقہ میں آ جائے تو اس کا یہ اتنا غلط اور بھیاک ترجمہ کریں اور عوام کو پریشان کرنا شروع کر دیں پھر میں نے کہا کہ دیکھیے لاحد آل ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں گناہ کبیرہ جتنے ہیں ان پر دو قسم کی سزائیں ہیں ایک سزا وہ ہے جس کو حد کہتے ہیں جس میں ساری دنیا مل کر کمی بیشی نہیں کر سکتے سارے مجسٹریٹ مل کر چاہیں کہ سو کرڑوں کو ایک سو ایک کر دیں تو یہ ان کے پاس کی بات نہیں یا سو کو ننانوے بنا لیں تو یہ ان کے پاس کی بات نہیں دوسری سداپ تاظین ہوتی ہے جس میں کچھ مجھے اسٹیٹ کی شوابدید کو بھی دخل ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ اگر لاحت کا معنی یہ یقینی طور پر یہ کہتا ہے کہ اس کا معنی جائز ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں شراب پینے پر کتنے کوڑے ہد ہے آپ بھی بتا دیں اسی کوڑے اسی کوڑے ہاتھ ہے ہمارے ہنفیوں کے ہاں یہ یاد رکھیں غیر مقلدین کے ہاں کمر پر حد نہیں ہے ان کا پتوا بخاری کی اسی رات میں کوئی को مار دے کوئی کپڑا مار دے کوئی جوتا مار دے بس تو اسی کوڑے انہوں نے کہا حد ہے میں نے کہا چلو اسی کوڑے ہاتھ ہوئی نا خمر پینے کی میں نے کہا اب یہ مول صاحب بتائیں کہ پیشاب پینے پر کتنے کوڑے ہد حدیث میں آتی ہے کتنے کوڑے آتی ہے پیشاب پینے پر جی حد نہیں ہے اگر حد نہیں ہے تو پھر یہ پی کے دکھا دیا کیونکہ جب لاہد کا معنی جائز ہے پھر میں نے پوچھا کہ شمشاد صاحب یہ بتائیں کہ پخانہ کھانے پر کتنے کوڑے حد, حد حدیث میں آتی ہے ذرا حدیث سنا مجھے کتنے کوڑے آتی ہے نہیں آتی نا تو پھر یہ تو ناشتہ کریں گے نا اس سے لاہد آیا جو ہے خنزیر کھانے پر کتنے کوڑے حد آتی ہے کوئی حد نہیں نا آتی اب یا تو حدیث میں ہاتھ حد دکھا دیں اور یا کمجیل کھانا ضرور کر دیں سود کھانے پر کتنے کوڑے حد ہے نظر لے گیرا کھانے پر کتنے کوڑے حد ہے کوئی حدیں نہیں ہیں اور یہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ ہیں پہ دکھا تو اب دیکھیے انہوں نے ہمارا ایک مسئلہ پیش کرتے ہوئے چار دھوکے دیے اور میرا یہ پورے ملک میں چیلنج ہے کہ کسی ایک مسئلے میں چار دھوکے مرزے نے بھی نہیں دیے پنڈت شدا نام نے بھی نہیں دیے پادری فانڈر نے بھی نہیں دیے تو جھوٹ بولنے میں اور دھوکہ دینے میں اس طریقے کی مثال مجھے آج تک نہیں شیطان جو پہلا غیر مقل ہے یہ آپ سمجھتے ہیں نا کیونکہ اللہ تبارک و نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو یہ حکم تھا دلیل نہیں تھی اب سارے فرشتے دلیل کا انتظار کیے بغیر سجدے میں تو اس کا نام ہے تقریر اس کا نام کیا ہے اور یہ اکڑ کھڑا ہو گیا تو اس لیے سب سے پہلا گناہ دنیا میں ترک تکلید ہوا ہے سب سے پہلا گناہ ترک تکلید ہوا ہے اور یہ پہلا غیر مقلف ہے اب انہوں نے سب فرشتوں نے تکلیف کا ہار گلے میں ڈال لیا نا اس نے تکلیف کا ہار نہیں ڈالا اللہ تعالی نے فرمایا کہ گلا خالی نہیں رہے گا لنگ کا توڑ پڑے گا تو فرشتوں نے تکلیف کا ہار ڈال لیا اور اس کے گلے میں لنگ کا توڑ پڑا گلا پھر بھی خالی ملید. یہاں وہ لطیفہ یاد ہے پر ہم سب خال صاحب روپڑی مناظرے میں کہاں لگے کہ تکلیف کے میں نے بتا پٹا اور پٹا کتے کے گلے میں ڈالا جاتا ہے میں نے کہا کہ تقلید کے معنی ہار بھی ہوتا ہے اور پٹا بھی ہوتا ہے میں انکار نہیں کرتا کہا ہار نہیں ہوتا میں نے ان کی مترجم مشکات دکھائی کا مقلدیت کا لفظ جہاں آتا ہے میں لفظ ہار ہی ترجمہ کیا نے کہا حدیث میں ہار آتا ہے تو ان کے دے ہار نہیں ہوتا اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا اس کا معنی ہار کیا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ کنزیروں کے لائق یہ ہار نہیں ہے نہیں سمجھے آپ کیا سمجھے کہ جن کے گلے میں تقدیر کا ہار نہیں وہ کنزیر ہیں جی میں نے کہا اب اس کا معنی ہار بھی ہے اور پٹا بھی ہے ہار انسان کے گلے میں ڈالا جاتا ہے اور پٹیا کتے کے گلے میں ڈالا جاتا ہے ہم چونکہ انسان ہیں اس لیے ہم نے انسانوں والا معنی یاد کر رکھا ہے اور آپ چونکہ وہ ہیں اس لیے آپ نے وہ مانا جاتا ہے <laughs> نظر اپنی اپنی <laughs> پسند اپنی اپنی <laughs> تو یہ بیچارے اس قسم کے وصن سے ان کے پاس ہیں قرآن اس کا تو ویسے نام یہ دھوکے کے لیے لیا کرتے ہیں نا ان کو قرآن دلاتا نا کچھ تو بہرحال یہ <laughs> <laughs> جو کچھ لکھا ہے شکا مرسی کے ساتھ آپ مکتا بہی کا لفظ جو ہے وہ لکھیں گے تو آج کل یہ عبارات پر آئے ہیں ویسے پنڈی میں پہلا مناظرہ انہوں نے عبادت پر کیا ہے لیکن الحمدللہ وہ مرمت ہوئی ہے کہ پنڈی کے غیر مکل سیکھ اٹھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے بڑی غلطی کی ہے زندگی کی عبارات پر یہاں مناظرہ کروا کے اب وہ ایک اس نے جب کھڑا ہوا پھر طرح پریشان تھا کہنے لگا اور کوئی بات نہیں کہنے لگا یہ چکلے ہیں سب ہنٹوں نے کھولیں گے چکلوں میں سب ہنٹنے بیٹھیں ہیں چکلوں میں سب ہنٹنے بیٹھیں یہی خوراک پانچ منٹ پر کر کے بیٹھ گیا تو میں نے کہا کہ مولانا پانچ مسلوں پر مناظرہ ہے اور ابھی پہلا مسئلہ شروع ہے اور آپ کو اپنا گھر چکرا ابھی سے یاد آنے لگا ہے پورا مناظرہ کر کے ہم وہاں آپ کو جانے دیں گے پھر میں نے وہ لطیفہ سنایا کہ حضرت مولانا مرزا سن چاندوری رحمۃ اللہ امرتسر میں تقریر کے لیے تشریف لائے تقریر سے جب خارے ہوئے تو اسٹیشن پر جا رہے تھے یہ مولی سناولا امرت سری گار مکلج یہ بھی ساتھ جا رہا تھا کیونکہ دیوبند میں پڑھتا رہا ہے نا. اس لیے ملتا تھا ہمارے والا ما کو تو ساتھ جاتے جاتے اتفاق میں راستے میں یہ چکلا آ گیا بازارے حسن تو سناولا کو جو خارش ہوئی مولانا یہ سب ہنپنے بیٹھے مول سرمایا کبھی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کبھی ان کے پاس آنا جانا نہیں ہوا آپ تو ایسی یقین کے ساتھ بات کر رہے ہیں جیسے کوئی گھر کی بات ہو اور ہمیں کوئی پتا نہیں ہے اب چونکہ آپ نے بات چھیڑ دی ہے تو میں آپ کا دل توڑنا نہیں چاہتا آئیے چلتے اس سے پوچھ لیتے ہیں اگر وہ ایک کی بند کر رہی ہے تو بھائی مکلر ہے اور اگر جو ہے وہی سوار ہو جائے تو بھی اس کو ہے آپ کی برادری ہے تو جب میں نے یہ لطیفہ سنایا نا تو وہ جو دو موری بیٹھے تھے نا انہوں نے اس کو موکوں سے مارنا شروع کر دیا یا تو نے کیوں چکر ایک قلم کہا تھا اس نے اتنی بےزبی کی ہے ہمارے ایسی باتیں نہ کرو پھر بیچارہ اس کا کہتا ہے کہ میری جماعت نے فیصلہ کیا ہے کہ امین جو الزامی باتیں کرے گا میں اس کا جواب نہیں دوں گا کہا تجھے جواب آئے تو دے تو کیا جواب دے گا تو اس کے کہہ کہ کے دیکھ کہ ہمارے مذہب میں متاجائز نہیں ہے تمہاری اور سے چیف اٹھیں گے کہ ہم سے کیوں کرواتے رہے ہوئے تو کیسے جواب دے سکتا ہے ہمیں ان کے الزامی باتوں کا بہرحال تمہارا جو مذہب ہے وہ سب کے سامنے منگا ہے تو یہ اندازہ لگائیں کہ اس میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے یہ غیر مقدموں کی تو حمایت میں ہے اور ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ باتیں آپ کو یاد رہیں گی نہیں پھر بھی جب کبھی ملاقات ہوئی نا تو آپ یہی لکھوا کر لائیں گے ہندی دیو بند کرا لذیذ آپ ان کو قتل والی نہ لکھ لیتے جب تک وہ قرآن یا حدیث سے اپنا نام نہ لکھا ان کو کیا حق ہے اور یہ پرسوں ملتان میں الخیر میں ہنگامہ ہو گیا اسی بات پر میں نے کہا ہے لذیذ نام نہ قرآن میں آتا نہ حدیث میں آتا ہے اور یہ خدا جانے کس مانو میالی حدیث ہیں ان کی کچی جماعت کا ان کا قاعدہ بھی حدیث کا اپنا نہیں ہے بلو گل مرام پڑھتے وہ ابن حجرت کرانی کی ہے شافی ہے مشکات پڑھتے ہیں وہ شافیوں کی ہے تو وہ ایک کھڑا ہوگا میں امام بخاری غیر مکل لیتا ہوں میں نے کہا کہ طبقات شافیہ میں بھی لکھا ہے اور نواب صدیق اس نے عبد العلوم میں اور الحطا میں لکھا ہے کہ وہ امام شافی کا مکل لیتا نبیل کا کال درج دیا ہے آپ میں نے تین کتابوں کے حوالے دیے ہیں آپ اسماور جال کی کسی ایک کتاب میں امام بخاری کے نام کے ساتھ غیر کا لفظ دکھا دیں میں آپ کو دس ہزار روپئے نام میں تو تین والے پیش کر رہا ہوں نا آپ ایک کتاب میں غیر مکم کا لفظ دکھا دیں امام بخاری رحمتہ اللہ کے نام دکھا دیں اب وہ تو اس کے بس کی بات نہیں تھی جلدی سے کھڑا ہو گیا کہنے کا جی کسی کے کہنے سے وہ مکینک بن سکتا ہے میں نے کہا اگر ابو آصم کے کہنے سے جو اس کا استاد ہے وہ مقد نہیں بن سکتا تو ملتان کے کسی بازاری آدمی کے کہنے سے وہ غیر مقلد بھی نہیں بنتا اب آپ اپنی زبان کو وہی سمجھتے ہیں کہ آپ اسے غیر مقلد کہہ دے تو وہ غیر مقلد بن جائے جیسے شیوں کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ بےچارے ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہیں کبھی کہتے ہیں حضرت شیعہ تھے کہتے ہیں نا وہ ہمارے تھے کبھی کہتے ہیں بی فاطمہ ہماری تھی لیکن کیا آپ شیوں کے کہنے سے حضرت کو چھوڑ دیں گے معذلہ فاطمہ کو چھوڑ دیں گے ہم اسی پر قائم ہیں کہ وہ ہمارے ہیں تمہارے نہیں ہیں اسی طرح ان کا ہے تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے لیکن یہ عوام کو بتانے کے لیے کہ کبھی حضرت امام بخاری کا نام لیتے ہیں کبھی کسی کا نام لے لیتے ہیں کبھی شاہ جیز رحمۃ اللہ کا نام لیتے ہیں اور ہے حقیقت میں ان کا دنیا میں کچھ بھی نہیں کہ ہرامی آگے حقیقت پر بتانے کے لیے کسی کو گرم آپ کہتے ہی نہیں یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جلدی کو بھی سنانا پڑے گا وہی اسی دن جب یہ مولانا سناولا صاحب نے بات کی اب جب مولانا نے یہ جواب دیا نا کہ بھائی یہ بات ہے تو مولانی سناولا صاحب غیر مقد ہوتا ہے ڈھیل تو بہت ہوتا ہے نا کہنے لگا کہ مولانا آپ نے ویسے یہ لطیفے میں باہر ٹال دی ایک بات یہ ہے کہ ہماری نسبت اونچی ہے اور آپ کی نسبت چھوٹی ہے ہم ہیں اہل حدیث اور آپ ہیں ہمفی حضرت نے فرمایا کہ ملی سنا صاحب کیا جس وقت آپ کے کان میں اذان کہی گئی تھی یہ بھی کہا گیا تھا کہ ساری عمر جھوٹ بولتے رہنا سچ کبھی نہ بول ہم ہیں اہل سنت والجماعت جماعت ہنفی جب اہل سنت ہم ہیں تو نبی پاک سے تعلق ٹوٹا تو نہیں ہماری نسبت تو نبی پاپ کے ساتھ ہے شہابہ کے ساتھ بھی ہے آپ نے یہ صرف ہمارا نام حنفی لیا اپنے آپ کو آپ اہل حدیث کہتے ہیں دوسری بات یہ کہ نسبت تو ہوتی ہے تعارف کے لیے اور جتنی نسبت چھوٹی ہو اتنا تعارف زیادہ ہوتا ہے مسل میں پوچھوں کہ مولانا آپ اپنا تعارف کرائیں آپ کہیں سناولا ولد فتح دین تو اس سے تعارف آسان ہوگا یہ آپ کہیں سناؤلا ولد آدم علیہ السلام اس نچی ہو گئی نا مولانا میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا گھر کہاں ہے اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے گھر کے مشرق کی طرف اہل حدیث لائبریری ہے جنوب کی طرف اہل حدیثوں کا مدرسہ گزریا ہے اور مغرب کی طرف ڈاک خانہ ہے یہ اگر آپ مجھے بتائیں یہ سات سات جو چیزیں ہیں تو اس سے آپ کا تعارف کا مکان ملنا مجھے آسان ہوگا یا آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے مکان کے مشرق کی طرف سنگاپور ہے مغرب کی طرف واشنگٹن ہے شمال کی طرف گہرا مہم شمالی ہے اور جنوب کی طرف گہرا مہم جنوبی ہے تو بتائیے میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا جا کر تو نسبت جتنی چھوٹی ہو اتنا ہی تارک ہو زیادہ ہوتا ہے اس کو مثال سے سمجھے ایک حاجی یہاں سے حج کرنے گیا ایک مصر کے آدمی نے پوچھا کہ حاجی صاحب آپ کہاں رہتے ہیں اس نے حجری اصل کے پاس کھڑے تھے اس نے کہا جی میں پاکستانی ہوں تو وہ مصری خاموش ہو گیا اس کے سوال کا جواب پورا ہو گیا وہی حاجی صاحب کراچی آ گئے یہاں کسی نے پوچھا کہ حاجی صاحب آپ کہاں رہتے ہیں وہ کہتا کہ میں پاکستانی ہوں تو وہ کہتا کہ میرے سوال کا جواب پورا نہیں ہوا اب وہ حاجی کہے کہ تو مسلمان ہے یا نہیں ابھی اس میں مسلمان ہونے کا کیا تھا میں نے کہا حضری عصمت کے پاس میں نے یہ جواب دیا تھا کڑے ہو کر تو وہ مان گیا تھا کہ یہ جواب صحیح یا پورا ہے اور یہ تو کراچی میں کھڑا کہتا ہے کہ یہ جواب ہی صحیح نہیں ہے تو حضری کا بھی اب اسے یہ سمجھایا جائے گا کہ یہاں آپ صوبے کا نام بتا دیں کیونکہ یہ سارے پاکستانی ہیں تو اب اس نے کہا دیا کہ میں پنجابی ہوں تو جب پنجابی کہا تو پاکستانی تو نہیں رہا نا نہ سوچ کر جواب دیں دنیا میں بڑے بڑے مناظر بیٹھے ہیں پاکستانی رہا یا نہیں وہ پہلے پاکستانی ہیں پھر پنجابی ہیں اور جب اس نے لاہوری کہا تو پاکستانی بھی نہیں رہا پنجابی بھی نہیں رہا جی بلکہ لاہور کے لفظ میں ہی پنجاب بھی آ گیا پاکستان بھی آ گیا تو اسی طرح آپ کوئی کہے میں نبی کا اگتی ہوں اور کوئی کہے کہ توں نبی کا امتی ہے تو خدا کا بندہ نہیں رہا تو نصبت چھوٹی دھیان کر دی نا تو یہ جہالت اور وسف سے ہیں ان کا نام قرآن حدیث نہیں ہے تو مولا مردا سن جان کو ہم نے فرمایا کہ مولانا اچھا آپ کو نسبت کا مطلب یاد سمجھائی دیں یہ اس طرف چلتے ہیں کوئی دروازہ کھڑا ہے کوئی عورت باہر نکلتی ہے تو اس سے اس کا تارف پوچھیں گے وہ بتایا گی میں فلاں کی بیوی ہوں فلاں کی بیٹی ہوں فلاں کی بہن ہوں فلاں کی خالہ ہوں آ کر ان لوگوں سے اپنا تارف کروائے گی نا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس طرف چلے جائیں گے جو آپ کا گھر ہے تو اس سے بھی جا کر پوچھیں گے آپ اس کو کیا پتا وہ کس کی ہے اور کتنے اس کے فاملے ہیں, تو اب وہ اگر یہ کہے وہاں بیٹھی ہوئی کہ وہ جو عورت تھی وہ مشرک تھی کیونکہ اس نے اپنا طارق مغلوک سے کرایا باپ سے کرایا اپنا بنا کی بیٹی کتنا بڑا شرک کیا اس نے اپنا خان سے طارق کرایا اپنے بیٹے سے طارق کرایا اپنے بھائی سے طارق کرایا اور میں تو موہد ہوں اللہ کی بندی ہوں تو دیکھیے نسبت کتنی اونچی ہے مولانا مردا سن چاندنی ہند نے فرمایا کہ مولانا اس میں شک نہیں کہ نسبت کتنی اونچی ہے لیکن یہ اس میں بھی شک نہیں کہ اس نے اس اونچی نسبت میں اپنے ساری زندگی کے گناہ چھپا لیے تو مولانا خدا جانے آپ کے کتنے گنا ہیں جو آپ جس اونچی نسبت میں چھپا پھر رہے ہیں یہ کیا ہو گیا بھائی تو بہرحال یہ جو نسبت وغیرہ کی باتیں اس طرح کی وہ کرتے ہیں نہ تو یہ قرآن اس کی باتیں ہیں نہ کچھ میں جو بسوسے ہوتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم قرآن سے بار بات نہیں کرتے اور باتیں ساری ایسی ہوتی ہیں جہالت کی ان کی تو اس لیے یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں کہ ہماری نسبت اونچی ہے تمہاری نسبت چھوٹی ہے یہ سب ان لوگوں کی ہم آپتے ہیں تو اپنا یہ جب لکھنا ہو دلائل کتنے اب آپ یاد رکھیں گے اور باقاعدہ آپ اصول شاہ جی یا کا حوالہ دے کر لکھے کیونکہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہے آپ کو چھوڑتے ہیں ان کی ہیں بلا حوالہ نہ کوئی بات لکھے نہ اسے لکھنے دیں پہلی موت ان کی یہی ہے کیونکہ ان کی کوئی کتاب نہیں بچارا جو ان کی حمایت ہے اور جو ان کے مولویوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ سب اون کے جھوٹا ہونے کا اعلان کر چکے ہیں پھر دیکھیے یہاں اگر یہ جملہ بھی آپ لکھوا لیتی ان سے کہ ہم آپ پر جب اعتراض کریں گے تو قرآن اور حدیث کے علاوہ آپ کے علماء کی کتابیں بھی پیش کریں گے تو اس وقت پہ جانوں کا منہ دیکھنے والا ہوتا ہے تین فرقے ملک میں اپنے مذہب کے جھوٹے ہونے کا اعلان کر چکے ہیں ایک مرزائی ایک منتنی حدیث ایک یہ لامت وہ کیسے مرزائی ہی پہلے خالی تقسیم کریں گے کتابیں دیں گے مرزے کی کہ جی مولویوں کو قرآن دس نہیں آتا یہ ہے کام کتنا چور سارا یہی کہتے ہیں نا جس دن آپ ان سے مناظرہ طے کریں گے تو سب سے پہلے وہ ہاتھ جوڑیں گے کہ ہماری کتابیں نہ درمیان میں آئیں ہماری کتابیں درمیان میں نہیں آنی چاہیے وہ کہیں گے جی قرآن کتاب درمیان میں نہیں آنی چاہیے وہ کہیں گے جی قرآن حدیث قرآن حدیث بس مرزے کی کتابیں آپ لکھیں مقابلے جی جو مناظرہ طے ہونے سے پہلے قرآن حدیث کا نچوڑ تھیں اب وہ قرآن حدیث کی سب سے زیادہ مخالف بن گئی اب مرزائی ان ساری کتابوں کو چھوڑ رہا ہے وہ لطیفہ تو شاید آپ کے لاہور کا یاد ہوگا کہ یہاں قادیانیوں کا مناظر تھے نوکریوں کے ساتھ شرط یہ دست کی ہوئی تھی کہ قرآن اس کے جواب کچھ نہیں ہوگا اب یہ مرزے کی کتاب اٹھاتے ہیں نوکری صاحب مرزا وہ کہتے ہیں یہ شرط کے خلاف ہے بڑے پریشان ہوئے آ کر انہوں نے آدمی پہ کہ علامہ صاحب کو بلا کر لو علامہ خال منگو صاحب علامہ صاحب نے پوچھا بھائی کیا بات ہے پریشانی کیا نہیں یہ شرط لکھی ہوئی ہے یہ مصیبت بنی ہوئی ہے اللہ صاحب نے بنایا کوئی بات نہیں چلو राम साहब कुछ लीख ले गए और जाते ही पहले मिर्जे की किताब उठाई उसने कहा कि हलामा साहब ये कौन सी किताब हुई मिर्जा गुराम उनका देने मिला नहीं जी कुरान कुरानी के सिवा कोई बात नहीं होनी पूछा क्योंकि हीश का था। तो बहरहाल है क्या बात शुरू की थी मैंने जी और लसीफा तो हो गया ना बात और शुरू की جو ہے تین برس ٹھیک ہے تو مرزائی انکار کر جاتے کتاب کا دوسرا فریق ممکن حدیث کا ہے یہ پرویز کی की جراج پوری کی نیاز فتح پوری کی ان کی کتابیں آپ کو لالا کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کتاب है اصلی کتابیں لیکن جب مناظرے کی بات آئے تو کہتے ہیں کہ ساری غلط صرف قرآن پر اعتراض کرو کرنا ہے قرآن پر اعتراض کرو تو وہ ہم پر اعتراض ہوگا ورنہ ہم پر اعتراض نہیں ہوگا تو انہوں نے بھی اپنے مذہب کی ساری کتابوں کا جھوٹا ہونا تسلیم کر لی کر لیا یہی حال غیر مقلدین کا ہے رحیم یار خانہ ان کی لائبریری میں گیا ساٹھ ہزار کی کتابیں ایک آدمی نے منگوا کر دی تھی ساٹھ ہزار کی تو میں نے کہا بھی اس نے مجھے فخر بتایا کہ میں نے یہ کتابیں ساٹھ ہزار کی منگوا کر دی ہیں میں نے کہا کہ ان میں سے ایک کتاب ہے جس کو آپ مانتے ہیں میں اس پر اعتراض کرتا ہوں ایک کتاب ان کے مولویوں کو تو پتہ تھا کہنے لگے جی ان میں سے ہم ایک بھی نہیں مانتے ان میں سے ہم ایک بھی نہیں مانتے تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا حضرت آپ کے پاس سارا پیسہ حرام کا تھا حرام کا تھا حرام کی کمائی کا تھا جی کیسے میں نے کہا ساٹھ ہزار آپ نے دیا تھا چلو ایک کتاب کم کم اس سے ایسی خریدتے جس کو یہ مانتے ہوتے اب یہ پوری ساٹھ ہزار کی کتابوں کا انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ان میں سے ایک بھی نہیں مانتے نہیں مانتے تو ان کی کوئی کتاب دنیا میں ہے کہنے کہ نہیں جی یا خدا پر اعتراض کرو ماض اللہ یا رسول پر اعتراض کرو تو ہم پر اعتراض ہوگا تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ لکھ دیں کہ جو آدمی غیر مقرر مذہب بن جاتا ہے وہ اتنا جھوٹا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی کتاب کسی کے لیے قابل اعتماد نہیں نہیں رہتی اس کے مقابلے میں دیکھیں آپ ہنفیوں کو آپ رات دن چیکتے ہیں آلمگیری کے خلاف ہدایت کے خلاف لیکن ہنفیوں کا ایک بچہ بھی ہدایت کا انکار کرنے کے لیے تیار نہیں, نہیں, نہیں ہے, ہے نہیں ہے آلمگیری کا انکار کرنے کے لیے تیار نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے. ہے تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ان تین مرگوں نے اپنے جھوٹے ہونے کا اعلان کر دیا تو جب بھی مناظرے کی تحریر ہو اس میں آپ یہ جملہ ضرور لکھیں کہ ہم آپ کے علماء کی کتابیں آپ کو الزامی طور پر پیش کریں گے پھر ان کی چیخیں سنیں کیسے نکلتی ہیں کہتے جی ہم نہیں مانتے ان کو ہم نہیں مانتے وہ ساری کتابیں جھوٹی ہیں تو بھائی جب صدیق اسم کی کتاب جھوٹی ہے کیونکہ وہ نبی تو جو منادر سامنے آیا ہے وہ نبی ہے اب تو کون ہے بھائی جب ساری جماعت جھوٹی ہو گئی ہے تمہاری اب تو کون ہے وہی جگہ میں گیا رفع جان پر میں نے تقریر کی تو یہ اٹھا کر ترجمے والی ترم جی سیکھ لے آ. حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ترم سے دکھائی مجھے یہ دیکھو جی رفا جان کے دی میں نے کہاں دیکھی ہے کیا ہے یہ کہتے ہیں حضرت رکو گائر پوچھے اٹھے رفا جان فرمائی میں نے کہا کہاں دکھا ہے ترم میں سفیان کا طریقہ ہے نا اس میں جزا کا ذکر نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ لکھا ہے میں نے کہاں دکھاؤ کہاں کہ یہ رفائی جائے میں تقریر تاریمہ کے ساتھ ہے. رکو کے ساتھ نہیں ہے ترمی اب نے عمر کروایا تھا وہ بڑا حیران ہوا دیکھ ترجمہ دیکھنا ترجمے بھی ترجمہ نہیں تھا یہ کیا ہے یہ کاتم کی غلطی ہے میں نے کہا تو کچھ نہیں دکھا سکا نا آئیے نیچے اب نے مصول کیا نہیں کہ مبارک کا کال دیکھا انتی مبارک کا کال تو رد کرنے کے لیے لکھا ہے ترمدی نے اس کو لکھ دیا تاکہ کچھ <laughs> اس کے بعد اس کو حسن کہہ دیا تو وہ تو تردید ہوگی نا اس کی امام تینو نے خود کر دی تو میں نے کہا آپ اس کو بیان کرتے ہیں امام تینوجی نے تو تردید کر دی اس کی وہ کہتے ثابت نہیں حسن ہے ثابت ہے اور اس پر چہابا کا عمل بھی ہے تو آپ میں نے کہا یہ کیوں نہیں اب وہ جناب کتاب اس مجھ سے لے لی اور وہ اپنے معلوی پر دو تین موقع لگا دیے کہ تو نے کتاب کیوں دی اس نے اگلی بیس بار کیوں سنا دی اب دوسرے اٹھے وہ ابودا اسی ترجمے اور لے کر بھاگا رہا تھا اور ایک میرے سر پر یوں تعلیم آ رہا تھا ہار گیا ہار گیا ہار گیا ہار گیا عبد الرفیف صاحب گیر والی والے آپ کے ساتھ ہر جگہ یہی کچھ ہوتا ہے جو کچھ آج ہو رہا ہے تو جب وہ ابو دا لے کر آیا تو ایک یوں سامنے بیٹھ سکتے تھے یار لا یہ امی ہو جائے یا اللہ یہ امی نندا ہو جائے یہ مسجد میں دعائیں ہو رہے تھے وہ ابو داود لایا اس نے کہا کہ اس خیال سے نا کہ اس میں حدیثیں زیادہ ہیں را بھائی کی وہ جو بد دعا کر رہا تھا اسی کو اس نے دی کہ دیکھ اس سے پڑھ کے دکھاؤ حدیث اب وہ بےچارا پریشان تھا بال تلاش کرنے لگا میں نے میں نے کہا میں نکال دیتا ہوں بال اب میں نے وہ ناپے والا طریق نکال کے سامنے ساتھ میں نے یہ پڑھ کے وہ لکھا تھا کہ یہ حدیث مرفور ہے ابن عمر کا کال ہے میں نے کہا وہ جو تم ابن عمر کی پیش کرتے ہو اسے فیصلہ دیا ابو داؤد نے کہ یہ ابن عمر کا کال ہے سرحے سے مرکوئی نہیں ہے کہنے لگا دیکھا وہ دوسرے کہنے لگے کیوں اس کے ہاتھ میں کتاب دی تھی تم نے اس نے تو کوئی کونے کوئی شرارت کرنی ہے میں نے کہا میں خود لکھ لیتا ہوں اس نے یہ تو کتاب تم لائے ہو اور میں تو تمہاری شرارت دکھاتا ہوں کہ تم یہ بات دکھاتے ہو یہ اگلی دکھاتے نہیں کسی پھر میں نے جو دوسرے نیچے دکھائی پر ابن آزم کی اور ابن مسعود کی تو کہنے لگا جی یہ ہمارا مولوی کچھ نہیں آتا اس کو ہم اور مولوی جاتے ہیں نے کہا اس کو کیا ہو گیا ہے نے کہا یہ کوئی نبی تھوڑا ہے مولوی ہے میں نے کہا آپ جس کو لا رہے ہو وہ نبی ہوگا تو ان کا طریقہ کار یہی ہے پہلے تو یہ کسی دکاندار کو بھیجیں گے آپ کے پاس وہ بخاری کرنے والے لے آئے گا یہ دیکھو جی حدیث یہ دیکھو جی حدیث یہ دیکھو جیس کیوں بھیجیں گے ہر فرقہ شیعہ ہو مرزائی ہو غیر مقلد ہو کیونکہ وہ اصل میں ہمارے سوالوں کا جواب دینے سے بالکل آج جا چکے ہیں سارے کر کے ان کا مولوی ڈرتا ہے کہ اگر ہم گئے تو یہ بھی ہم سے کوئی بات پوچھے گا اور ہمیں جواب <تصفل> نہیں آئے گا اس لیے وہ لڑکوں کو بھیجتے ہیں اب وہ آپ سے سوال کرتا جائے گا اگر آپ کوئی پوچھیں کہا جی میں تو ظاہر ہوں میں تو ظاہر ہوں चا, اگر گھیرگار کر کوئی مولوی آئی جائے تو پھر مولوی کو جواب نہ ہے تو وہ سارے کہتے ہیں جی یہ مولوی تھا نبی تھوڑا تھا خیر اس کے بعد جب نبی پاک کی حدیث سنائیں تو آپ چالیس بھی سنا جائیں وہ کہتے ہیں جی ضعیف ہیں کس نے ضعیف کہی ہے روپڑی صاحب نے ضعیف کہیں بھائی تمہیں روپڑی کی بات ماننے کا کس نے کہا ہے وہ تو امتی ہے آپ اگر ای حدیث کا یہ مانا ہے کہ سب حدیثوں پر امن کرنے والا ہو جو متارس حدیثیں ہیں تو اس پر عمل ہو سکتا ہے ایک ہاتھ یہاں, یہاں تک ایک یہاں تک ایک یہاں ایک یہاں اس طرح ہوگا نا آ کی آہ اونچی اور مین آہستہ آہستہ ہاتھ یا آدھی دی اور آدھی اسی طرح کریں نا تو جب متارد احادی پر عمل نہیں ہو سکتا یقیناً ترجیح دینی پڑے گی اب وہ ترجیح یا تو نبی پاک سے ثابت کرے کہ اللہ کے نبی نے پرمایا ہو کے رفع دین کی ابھی صحیح اور نہ کرنے کی صحیح نہیں ہے تو پھر تو ہم کہیں گے کہ وہ نبی کا تابے دار ہے اب تو انتخلا یہ ہے کہ جن احادیث کو خیر قرون کے میتھد نے راجے کرار دیا ہے ان پر عمل کرنے والا اعلی حدیث نہیں ہے ان کے خیال میں اور جن حدیثوں کو انگریز کے ایجنٹ نے راجی کرار دیا ہے ان پر عمل کرنے والا کہتے ہیں راجے احادیث پر عمل کرنے والے کہتے ہیں تو قرون کے نے جن روایات کو ترجیح دی ہے وہ زیادہ قابل قبول ہیں یا انگریز کے دور میں جن کو ارجیح دی گیا وہ زیادہ قابل ہوئی تو پھر یہ اپنے آپ کو اعلی بھیز کہیں اور دوسروں کو الی ادھیس نہ کہیں یہ ان کی زیادتی ہے تو یہ مختصر باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں مدعی اور مدالا کی پہچان دعوی دعوی میں کن باتوں کا لکھوا دے تو رکھیں گے دو باتوں کا دعوے کے سامنے دو لفظ لکھ لیں ایک تو دعوی ایسی کتاب سے لکھوایا جائے جس کو پوری جماعت تسلیم کرتی ہو کسی کی زبان کوئی دعوی نہیں ہے نہ ہماری نہ ان کی دوسرا یہ کہ دعوے میں جب تک حکم نہ لکھا جائے وہ کوئی دعوی نہیں ٹھیک ہے دلیل کے بارے میں میں نے بتایا کہ جب وہ ثابت کریں گے اپنا مسئلہ تو دو کے علاوہ تیسری دلیل طرف آپ ان کو نہیں جانے دیں گے ان سے لکھوائیں کہ کسی درجے پر بھی آپ نے کسی امتی کے قول سے استعلال کیا تو یہ آپ کی شکست ہوگی اور جب مسئلہ آپ نے اپنا ثابت کرنا ہوگا تو آپ چار دریا سے ثابت کریں یہ یاد رکھیں تیسرا میں نے بتایا کہ سوالات بعض غلط ہوتے ہیں بعض صحیح ہوتے ہیں اور ہمیشہ غلط سوالات ہی مناظر کو خراب کرتے ہیں سوال کی تین ہی قسم مناظری کتاب میں لکھی ہیں یا منع یا نقل یا معذہ جو سوال ان کی تاریخ ان تاریخوں میں نہیں آتا وہ سوال غلط ہے کہا وہ کوئی کریار کریں وہ تو اس لیے جب وہ سوال کرے تو آپ حق رکھتے ہیں اس سے پوچھنے کا کہ بھئی آپ اس سوال میں مانے ہیں یا ناقد ہیں یا مارج ہیں تو منع کی تعریف اس سوال پر فٹ کر دیں نقد کی تعریف فٹ کر دیں ماردے کی تعریف فٹ کر دیں اگر آپ نہیں کر سکتے اور سوال ان تینوں قسموں سے خارج ہے تو یہ ابو جہل والا سوال ہے جیسا وہ کرتا تھا یہ یہودیوں والا سوال ہے ہم یہودیوں اور ابو جہل کی تکلیف کرنے اور کرانے کے لیے تیار ہے نہیں دوسری بات اب یہ یاد رکھیں آپ ہمارا دین کامل ہے یا ناقص کامل ہے نا جو مسلک پورے مسائل بتا سکتا ہے وہ سچا ہے اور جو پورے مسائل نہ بتا سکے وہ مسلک سچا نہیں ہے یہ جو طریقہ ہے نا ہر باطل فرقے کا کہ دو چار مسائل انہوں نے تجویز کر رکھے جن میں وہ تھوڑی بہت چونچنا کر لیتے ہیں ابن حضر النوی سے دلائل کا سرکا کر کے یعنی علمی حدود غیر مقد کا اتنا ہے کہ دلائل ابن حضر النوی سے سرکا کرتے ہیں اور زبان ابن ہزم والی گندی استعمال کرتے ہیں بس یہ ان کا ہے سارا علمی حدود غیر مقل دین کا کوئی غیر مقلد کبھی پوری نماز پر بحث کرنے کے لیے آج تک تیار نہیں ہوا پہلا تجربہ ہم نے یہ رحیم یار خاں میں کیا ان کے چھ سات مولوی آ گئے دو چار دکاندار آ کر کہنے لگے جی تکلید پر بات ہوگی کہ ٹھیک ہے تقلید پر ہو جائے گی میں نے کہا اب یہ فرمایا کہ وہ جو تقلید ہے وہ ہے کیا چیز کہنے لگا جی کسی امتی کی بات کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا میں نے کہا یہ تعریف کہاں لکھی ہے یہ جی مسلم ثبوت میں ہے میں نے کہا اس میں آپ امتی کا لفظ دکھا دیں آپ کو میں دس ہزار روپئے انعام دوں گا وہاں تو بلا مطالبہ دلیل جس کی بات بھی مانی جائے کہاں خدا کی مان لی جائے یا نبی کی مان جائے تکلیف کی بات میں آ ہے اور اس تعریف کے مطابق تو سارا دین ہے تقلید خدا کی بلا مطالبہ مانیں گے جب بھی تقلید نبی کی مانیں گے جب بھی دلیل تقلید, دلیل تقلید دلیل <تصفح> دلیل <تصفح> خیر اب اسے اور کچھ نہیں آتا تھا میں نے نور انوار کے حادثے سے تھے ساری دکھائی تقلید کی کہ کسی آدمی کی بات کو ماننا بلا مطالبہ دلی یہ تکلید ہے کسی کی بات کو مان گیا کوئی ہو میں نے کہا یہی تکلید ہے ہاں جی. میں نے کہا اس کا اب حکم کیا ہے جی کہ اچھا میں نے کہا پھر جھگڑا تو کوئی نہیں ہے وہ جو دکاندار بیٹھے تھے نا میں نے کہا کہ بھائی دیکھیے مقلد آپ بھی ہیں اور مقلد میں بھی ہوں لیکن میں اس کا مقلد ہوں جس کے میچ ہونے پر امت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ وہ شریعت کا کمایا ہے اور آپ ان کے مقلد ہیں جو آپ کی طرح اندے وہ کیسے میں نے کہا دیکھیے نماز تقبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے نا یہ بتائیں کہ تقویر تحریمہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے ان کے موری سے کچھ کہنے کہا جی فرض ہے میں نے کہا حدیث میں کہیں فرض لفظ جی حدیث میں تو نہیں ہے میں نے کہا کہاں سے پڑھا تھا کہتا جی ہدایت سے اب دوسرا ماڈرم کہ گیا کام تو پہلے مسئلے پر ہی خراب ہو گیا نے کہا نہیں جی نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے نہ نفل ہے میں نے کہا یہی حدیث میں دکھا دیں کہ یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نا سنت نہ کچھ بھی نہیں مین قیامت میں حدیث پاک میں آتا بخار شریف میں کہ حساب فرائض اور نوافل کا ہوگا فرائض میں کمی ہوگی نوافل سے پوری کی جائے گی تو تکبیر تحریمہ کہاں گنی جائے گی یہ تو نہ فرض ہے نہ واجب ہے نا نبل نہ سنت ہے جس کا تو حساب کتاب ہی نہیں ہے کہیں دنیا میں یہ کہاں گنی جائے گی کیا لگے جی یہ حدیث ہمیں نہیں آتی انکہ یہ تو اس کا حکم تھا اب آپ کا امام اللہ بلند آباز سے کہتا ہے اور مختی آہستہ آواز سے کہتا ہے ٹھیک ہے صرف ایک حدیث دنیا کی کسی کتاب سے نکال دیں کہ امام کے لیے تقبیر تھا امام بلند آباد سے سن تھا اور مقردی کے لیے آہستہ آواز سے اب یہ گالی تو نہیں ہے نا ان کا روز کا عمل ہے لیکن یہ حدیث میں نہیں آتا جیسے مچر کا حدیث میں نہیں آتا تھا. اب یہ کہاں سے لیتے ہیں تو کہنے لگا جی یہ حدیث تو نہیں آتی چلو ٹھیک ہے میں نے کہا آپ تحفظ آہستہ پڑھتے ہیں یا بلند آباد سے کہنے لگے جی آہستہ پڑھتے ہیں میں نے کہ حدیث سری اس کی کوئی مرپور حدیث نہیں ہے کہنے لگا جی یہ حدیث تو نہیں آتی اچھا میں نے کہا آپ آپ جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو آمین بلند آباد سے کہتے ہیں آہستہ کہنے لگے جی آہستہ کہتے ہیں میں نے کہا یہ حدیث دکھا دیں کہ اکیلے آدمی کے لیے آمین آہستہ کہنا سنت ہے ایسی حدیثوں کو نہیں آتی میں نے کہا آپ کے مقدی چھ رکتوں میں آپ ان ہی کہتے ہیں گیارہ میں آہستہ کہتے ہیں یہ مقدی کے لیے سری حدیث ہو اور چھ گیارہ کا فرق کسی حدیث میں دکھا دیں مجھے کہ چھ میں بلندا آواز سے سنت ہے گیارہ میں آہستہ آواز سے سنت ہے کہنے لگے جی ایسی تو کوئی حدیث نہیں آتی میں نے کہا آپ رکوع کی تسبیحات ہاتھ بلند آواز سے پڑھتے ہیں یا آہستہ کہنے لگے جی ہماری مرضی جس طرح پڑھ لے میں نے کہا نہیں مرضی کی بات نہیں ہے کہنے لگے جی اب میں کیا بتاؤں اگر میں کہوں گا کہ اشتہ آباد سے پڑھتا ہوں آپ کہیں گے حدیث شناب اگر میں کہوں گا بلند آباد سے پڑھتی آپ کہیں گے حدیث شناب تو میں نے کہا پھر حدیث ہی مانگو گالے تو نہیں دوں گا نا ہاں جی حدیث نہیں آتی تو میں نے کہا اب سے پہلے آپ کے دو دلائل تھے قرآن اور حدیث اب یہ تیسری دن بھی آ گئی میری مرضی تو لوگوں کو آپ دو دن بتاتے ہیں اور آج یہ اپنی مرضی چل رہی ہے نہ قرآن آ رہا ہے نہ حدیث آ رہی ہے کیوں لوگوں دھوکہ دیتے ہیں بہرحال میں نے آٹھ دس سوالات پوچھے وہ سوالات میں نے لکھے ایک کاغذ پر آپ فورٹس کروانے ان کو اور یہ آسان طریقہ ہے نہ گالی دینے کی ضرورت نہ کچھ جی ہم حدیث پڑھتے ہیں حدیث پر عمل کرتے ہیں حدیث بیان کرتے ہیں ہاں یس ذرا یہ حدیث سنا دیں یہ سنا دیں یہ سنا دیں اور اگر وہ حدیث تو سنا ہی نہیں سکتے میں نے وہ مثال کے جو حدیث میں نہیں آتے آپ اگر نہ سنا سکے تو پھر ہم ان کو گالی صرف اتنا کہیں گے کہ انگریز سے آپ نے نام حدیث لاٹ کرایا تھا یہ اس کو واپس بھیج دیں اس کو بیچارے کو کیا پتہ ہے ان کو حدیث آتی ہے یا نہیں آتی ہے یہ فوٹو کاپی ہے وہ صحیح چلیے وہ فقیر واری خات لکھ دیں گے تو کا جوابیوں نہ وہ اس وقت کہیں آپ نے دیکھا کہ جب چھپے ختم ہو گئے تھے کچھ ایسا تو خیر جب بھی آپ ان سے کوئی موضوع متعین کریں مکمل نماز کا متعین کریں کیونکہ مکمل نماز پر جب یہ مسائل آئیں گے اور سب کو پتہ چلے گا کہ اس مسئلے کی حدیث ان کو نہیں ملی جس طرح کوئی کہے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا تو اس سے لڑنے کی ضرورت نہیں سے کہا کہ اچھا جی ہم مرضیں پوری تھی آپ قرآن سے دکھاتے ہیں اگر وہ قرآن سے ساری نماز ثابت کر دے تو ہم اس کے ساتھ ہیں کیونکہ ہمارند کی بھی پہلا نمبر قرآن کا ہی ہے ٹھیک ہے نا اور اگر وہ قرآن سے ثابت نہ کرے تو اس کا عمل بل کا دعوی بالکل غلط ہے جو نماز ثابت نہیں کر سکتا اس کا عمل بل قرآن کیا ہے اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ ہم فکا وغیرہ کو نہیں مانتے قرآن حدیث سے سب کچھ ثابت کریں گے تو بس طریقہ یہی ہے کہ اچھا جی ٹھیک ہے بس نماز سننی شروع کر دیں ان سے اللہ اکبر ہر چیز پر چار سوال پوچھتے جائیں ان سے پہلا یہ کہ اس کا حکم کیا ہے فرض ہے واجب ہے سننا چاہ جو حکم بیان کرے اسے کہیں کہ یا قرآن میں دکھاؤ یا حدیث میں دکھاؤ یہ بات غیر مقل کے بس کی نہیں ہے دوسرا سوال ہر ایک چیز پر یہ پوچھتے جائیں کہ جی یہ آہستہ پڑھنا سنت ہے یا بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے اگر وہ کہے آہستہ پڑھنا سنت ہے کہیں کہ جی حدیث دکھا دو اگر وہ کہے بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے تو آپ کہیں حدیث دکھا دو تیسرا کہ اگر کوئی شخص بھول کر سنا کی جگہ آتا ہے یاد پڑھ لے بھول جاتا ہے نا آدمی تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی اگر وہ کہے ہو جائے گی تو بھی حدیث میں صاف دکھاؤ کہ سنا کی جگہ آتا ہے یاد پڑھنے والے کی نماز ہو جائے گی اگر وہ کہتا ہے نہیں ہوگی تو جی حدیث میں دکھاؤ کہ سنا کی جگہ آتا ہے یاد پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوگی اور چوتھا یہ کہ اگر بھول کر کوئی رہ جائے کسی سے تو سجدہ صاحب سے گزارا ہو جائے گا یا نہیں اگر وہ کہے کہ سنا چھوڑنے سے سجدہ صاحب کر لو تو گزارا ہو جائے گا تو کوئی جی حدیث میں دکھا دو اگر وہ کہتا ہے کہ سجدہ صاحب سے گزارا نہیں ہوگا تو کوئی جی حدیث میں دکھا دو یہی <coughs> چار سوال سنا پر یہی چار پاسیہ پر یہی صورت پر یہی آمین پر یہی رکوع سیدے کی تصویر پر دیکھیے اتنا آسان طریقہ مناظرے کا ہے غیر مقلدین کے ساتھ نہ کسی کتاب کی ضرورت نہ کچھ انہوں نے ثابت کرنی اپنی نماز لیکن کام صرف یہ نہ سمجھے کہ نسخہ سستا دے دیا ہے آپ کو اس اس کو بے قدر سمجھے یہ نسخہ اتنا قیمتی ہے کہ آپ یہ استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ شاء وہی غیر مقدم جو دن میں پانچ مردہ آپ کے پاس آیا کرتا تھا نا جب آپ کسی گلی میں قدم رکھیں گے اور آپ کو دیکھے گا تو اسی طرح بھاگے گا جیسے حضرت عمر کو دیکھ کر گار مقدم آگ جائے گا بالکل آپ یقین کر تو یہ اتنا ساتا اور سستا نسخہ ہے تو خلاصہ یہ ہے وقت ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہنبیوں کی ہوتی نہیں کیوں بلا کہتے ہیں ابھی بول گیا آپ تو وہ شیطان کی کام پورا کرنا ہے حدیث کا وہ جو بس اسے ڈالنے والا ہے کہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی ہاں نہیں ہوتی نہیں بس اسے ڈالنا نہیں ہوتی تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ رات دن کہتے ہیں ہرپیوں کی نماز ہوتی نہیں اب ہم کہتے ہیں کہ اچھا آپ سنا دیں اور سکھا دیں ساری تو کہتے ہیں ہمیں آتی نہیں یہ ہے سارا جھگڑا آج میرے ساتھ نکال یہ کہتے ہیں ہرپیوں کی ہوتی نہیں <laughs> ہم کہتے ہیں اچھا کہ کوئی گالی نہیں دیتے آپ کو آپ ذرا سنا دیں ساری نماز اور ہمیں سکھا دیں اور ہر بات پر چار چار باتیں تو یہ کہنے لگا جی ہم تو پہلے گزر ہی شروع کریں گے نا ٹھیک شروع کریں گے میں نے کہا گزر کی سنتیں کتنی ہیں یہ تو مجھے نہیں آتی اچھا تو میں نے کہا چل یہ کہتا ہے یہ کی طرح ہے میں نہیں مانتا ٹھیک ہے میں بھی آپ کو مہدس کی طرح نہیں ماننے دوں گا لیکن مناظرہ ختم نہیں ہوگا میں نے کہا اچھا پہلے آپ نے تین بار صبح ہاتھ دھوئے کہ ہاں میں نے کہا اگر کوئی نہ دھوئے گزو ہو جائے گا یا نہیں اب وہ سوچنے لگا نے کہا اگر ہو جائے گا تو یہ سنا دو اگر نہیں ہوگا تو کلی تین مرتبہ کی اگر کسی نے نہیں کی بھول گیا کلی وضو ہو جائے گا یا نہیں اگر وہ کہتا ہو جائے گا تو سنا پتا نہیں ہوگا تو تو پھر ٹھیک ہے آپ پر بات کر لیں وہ کہتا ہے یہ پہ باتیں ہیں کرنے کی میں نے کہا اور کون سی باتیں پتی ہیں کرنے کی جن کو دین کا ایک مسئلہ نہیں آتا بیچاروں کو وہ غلطیاں نکالتے ہیں سیدنا امام آدمی ابو علیفہ رحمتہ اللہ رہی وہ اعتراضات کرتے ہیں صاحب ہدایات وہ کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں پڑھ کر آگیا گیا نیارے یہاں بیچارا تو اب پرانے بزرگ موجود تھے علاقے میں لوگ ان سے مسلے پوچھتے یہ بڑا پریشان کہ بھائی مجھے اس مولوی نہیں سمجھتا اس نے پہلے تو مشتمے اعلان شروع کیا ابھی میں بھی پڑھ کر آیا ہوں مجھ سے مترا پوچھ لیا کرو وہ لوگوں نے سوچا کہ چلو بھی تیری باری آئی تم نے پوچھا ابھی تو بڑے بزرگ بیٹھے ہیں پھر اس نے شروع کیا کہ مکان پر چکر سب میں پار تحصیل ہوں کہ مطلب پوچھنا ہو تو پوچھنے صاحب نے کہ بھائی ضرورت ہوگی تو موتی صاحب بیٹھے ان سے پوچھ لیں گے کہ بڑی نا انصافی ہے میرے ساتھ اب اس نے سوچا کہ یہ مولوی اور یہ لوگ اس طرح تو قابو نہیں آئیں گے وہ صبح جناب مدرسے کے سامنے کھڑا ہو گیا بچے قرآن پڑھ رہے تھے جب وہ چھٹی ہوئی وہ بھاگتے ہوئے نکلے نا تو ایک بچے کو پکڑا ہوئے کیا پڑھتے اس نے کہا جی دوسرا پارا پڑھتے کلواں آتا ہے ہاں جی آتا سناؤ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ غلط ہے صحیح کیا ہے صحیح ہے لا الہ الا اللہ ہوگا محمد رسول اللہ اب جناب سارے علاقے میں شورنا چاہیے کلمے میں گاؤ پڑ گئی ہے باؤ بیماری ہوتی ہے نا ایک ری اب وہ سارے علاقے میں شور آپ کو ہر مدرسے والے کہیں کہ یہ غلط کہتا ہے وہ کہہ کے مناظرہ کر لو مناظرہ مقرر ہو گیا لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے اس گاؤں والے ہی بھاگی آ رہے ہیں کیا ہوا بھی کلمے میں بھاؤ پڑ گئی ہے وہ نکالنی ہے ادھر سے آ رہے ہیں کہ کلمے میں بھاؤ پڑ گئی ہے وہ نکالنی ہے جب سب اکٹھے ہوئے تو بولا ماج نے پوچھا کہ بات کیا ہے اس نے کہا بات کچھ بھی نہیں ہے بھاؤ وغیرہ کچھ نہیں کلمے میں صرف یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ نا انصافی کرتے ہیں میں بھی آ عالم ہوں آپ <laughs> میرے پاس بھی دو چار آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیج دیا کریں ورنہ روز کوئی نہ کوئی واؤ ڈالتی رہے گی اس طرح. <laughs> تو یہ بیچارے اپنا تعارف کروانے کے لیے بھی تو کچھ کرتے رہتے ہیں نا بیٹھے بیٹھے کہہ دیں گے جی فلاں مسئلے کی تو حدیث نہیں ہے فلاں مسئلے کی تو حدیث ہی نہیں ہے جیسے یہ شائک الحیث بیٹھا ساری ریتیں پڑھ کر رہے تو بہرحال جب بھی موضوع ان سے رکھیں مکمل نماز کا موضوع رکھیں وہ موضوع اور وہ شرائط بھی میں نے لکھ رکھی ہیں وہ آپ کو رسٹریٹ کروا لیں جو کروا سکتے ہوں جو نق ان سے نقل کر لیں اور اب تو اتنا میں نے سستا کر دیا ان کے ساتھ مناظرہ جیسے غیر مقل دین نے لڑکوں سے ہمارے علماء کو پریشان کروایا تھا نا اب ہر جگہ حدیثی کتابیں نہیں ہوتی لڑکا جا کے بیٹھتا ہے جی یہ حدیث دکھا دو جی یہ حدیث دکھا دو جی الحمدللہ میں نے ایسے سوالات اب مرتب کر دیے ہیں کہ آپ لڑکے کو بھیجیں گے ان کے مناظر یاد عمر شیخ الحدیث کے پاس کہ اگر یہ حدیث سنا دے تو وہ کہے گا کہ جی یہ حدیث نہیں آتی ادھر ادھر کی باتیں کرے گا اب بھی اگر آپ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر یہ آپ کی مرضی ہے بہرحال